على سيد وخاتم محمد مصطفا والا آل ہی اسفالی وصفا اما بہد آ شیفوں لذیم کسم اللہ وَلَا تَمُتَّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَا به بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقِ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَرِيمُ وَاسْفَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسْقَلُّونَ عَلَى النَّفِشْرِ شَاءَ الجُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سلام عليك يا سيدي يا رسول يا يا المؤمنين السلام علیکم. حمد و درود آجز دی دعا ہے قادر مطلق جلا جلال چیز میں خاندان دوست کافیت ساتھ اناف فرما ہوسوسن <تصفح> <حر> <حر> <حر> <خصوصا> افسوس خطان دشر اپنی رحمتی پناہ بخش ملتان شریف غوف بہول ہق زکری ملتانی قدمہ پاک منعقد ہون والا اجدا روحانی جلسہ جام اللہ بچایا دی محنت خدمت کاوش کا وشتہ نتیجہ ہے اللہ حربال کی خدمت شرف قبول بخشے رب العالمین جام صاحب دوست شرف قبول بخش اس وقت اس جلسایام در سلطان شریف تو علاوہ متعدد ضلع کے دوستاب تشی تشریف ہیں نا چیز جناب دے سامنے اپنی بے اپنیلمی کا اعتراف دیا ہوا آج چند مسائل چند دی نقاب خشائی کرے گا اللہ اور بلال امین شرح صدر نال بیان دی توفیق بخشے ایک فتنہ جس اندر اچھے خاصے سمجھدار لوگ بھی مبتلا نہیں وہ ہے مادی سائنسی وسائل تو خالی علاقے پسماندہ سمجھنا اور پسماندہ آخنا اور مادر سائنسی وسائل والے علاقے ترقی یافتہ آخنا یہودیت دے فتنے چون ایک بہت بڑا فتنا ہے جس علاقے سڑک کشاگا نہ جان पत्तियां ना हो बिजली न हो जिस इलाके अंदर मकान कच्चे दरम्याने छोटे सादा जे हो हस्पताल न हो गां आमद रफ्त का सिलसिला उस पासे सैंसी ना ना लोग उस आखते जी पसमां इलाका जिधर सारा कुछ होन आते हैं तरक्की आपका इलाका ये दो लफज خالی الفاظ نہیں مگر اے غور اگر وکھیا جاوے نا کسے بصیرت دی نگاہ تے کفر دی من نے پوری اور پورا اسلام اسال قتل ہو ہے میں موضوع کدو بنایا میں علاقے گیا ادھر پنڈی پو, چکوال، گیپ جکوال پہاڑے صاحب جس میرا اعلان کرنا تھی۔ اس آخر جی اصا چشتی صاحب دا شکریہ ادا کرنے کے اس پسماں علاقے چور دراز دے پسماندہ علاقے تشریف لایا یہ نہیں اعلان میرا کیتا اے الفاظ سن کے مینو قلبی روحانی تکلیف ہوئی بھی پیار اتے پھر میں موضوعی جڑا لا سی اس قبل میں یہ مسئلہ بیان کیا اس فتنے نو لیا وہ کوئی گھنٹہ ایک لگ گیا فتنے کھول دیا ماندا ترقی آفتہ دا معیار جڑا یہ تصای کرتوں تک جانا ہے تو یہ چلا رجا سا تو میں وہ پھر سمجھایا اج وہ تجھا ہوں اگر میرے اندر عام آم ملوڈیا حماقت ہوں تو میں پھول یار میری تاریف پہ کرتا ہے بھی یہ چشتی ترقی آفتا علاقے چاہ بیٹھا ہے تو پسماندہ چاہ بہٹا ہے تو میری کردہ ہے تو تاریف پیا ہے لیکن کیونکہ میں آمک مولویا بیٹھا ہے لیکن انہوں کا رنگ جہرا ہے وہ میرے نہیں چڑھ سکیا تربیت بیٹھ کے الفاظ کی وہ حماقت تو میں بچیا اللہ تعالیٰ فضل ہوں تو وضاحت سنو گے تیران رہ جاؤ گے اکے پکے اور اج تو بعد الفاظ جنہیں منہ سنو گے توسان ضرور اس کی سردرش کرو گے خاموش نہیں رہو گے کہ یار تو تو بڑا واقع کہر بکی جانا ہوں اس مسئلے سمجھو کسی علاقے کا کسی قوم کا کسی علاقے کے لوگ کا ترقی یافتہ ہونا یا پسماندہ ہونا اسلام اس دا معیار روحانی قدر میں کفار کے نزدیک مابی وسائل نے دوسرے لفظ پھر اس قوما سمجھتے ہیں اس بندے نچا سمجھتے ہیں اس علاقے آلہ سمجھتے ہیں جس علاقے دنیاوی وسائل زیادہ ہوتی سائنسی وسائل اسماب چوکھے ہو نزدیک وہ علاقہ آلہ ہے وہ لوگ آ اور اسلام اس علاقے نو قرار کر کرار د اس زمانے نس دور آلہ ہے اس قوم نو قرار کر ہے جس قوم اندر روحانیت ہو روحانیت آلہ ہوئے روحانی اخلاق ہوسرے لفظ دین اللہ تعالی دا ج لوگوں زیادہ ہوئے اللہ تعالی دے نزدیک اسبیا دے نزدیک او لوگ آلہ وہ قوم آلہ وہ علاقہ ترقی یافتہ ہوتا ہے گل میں سمجھا نہیں دے نزدیک دنیا سباب ترقی آفتا ہویار نہیں کیوں کافران دے کوئی اخلاق ہی نہیں کوئی روحانیت نہیں کوئی دین نہیں کوئی انسانیت کا معیار نہیں ان نز... کو سور کول ہے کو ہر عمل کرتا نہالہ دیارگاہ چنگے نہ کسے کسی عمل کے لحاظ چنگے ہر عمل انہ دا ان لانتیاں مہوانا دا جنم رالا انہوں پھر بےجار ایسا رکھا ہے اپنا اچے ہو ترقی یافتہ ہو جڑا صرف اور صرف مادی ہے اس کا روحانیت کوئی تعلق نہیں اخلاقیات کوئی تعلق نہیں دین کوئی تعلق نہیں انسان دیا سفتوں کوئی تعلق نہیں سرف کانے والے ظاہری اسباب وسائل دنیا پیسہ گی کو یہ جن کے کول ہے وہ آتے ہیں وہ ال ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالی نبیوں کے نزدیک وہ صرف اور صرف روحانیت دم یار ہے جس بندے کو اللہ تعالی کا تعلق زیادہ ہے روحانیت زیادہ ہے دین زیادہ ہے اخلاق زیادہ آدت سویا زیادہ سفتیں سویاں زیادہ خیرت ہوزت ہومایا ہوے بہریاں سفتوں تو, تو محفوظ ہو جنا روحانی طریقہ رکھا گا اللہ تعالی کے نزدیک وہ بندہ اڈا ترقی یافتہ ہوا آلہ ہوئے گا او زمانہ او طور ہمیشہ آلہ ہونگے اللہ تعالی کے پاک نبیا نے اس شہر میار بنایا دنیا اور مادی وسائل نیار نہیں بنایا یہ جڑا لفظ بولیا جاتا ہے نا پسماندہ دا اس دا مطلب ہے ہوں پیچھا رہ گیا پسماندہ کیا مطلب ایسا علاقہ جڑا پیچھے رہ گیا پہلے لفظ فلفس غور کرو تو لفظ دے اندر ہی تمہوں کفر انتہا درجے دا سامنے آنا ترقی یافتہ ترقی کا مانا پونجی اگے جانا پوچھا جانا مراد لیند اگے جانا پسماندہ پیچھے رہن والا ترقی آفتا اگے جان والا پہلے نمبر پہ غور کرو پسماندہ دفظ کی نجا ستلیتی اور حلادت سامنے آئی پسماندہ پیچھے رہن والا پیچھے رہن والا پچھے کون سا اللہ تعالی دے بابو صاحب ہے کیا کی جان د جل آخر پہن پسمان دچھے رہ جانا پہلے نمبر تے تے ایک کفر ہویا کہ مسلمان تے چند جے پیچھے جاوے اگے جانا تو چال آنا کہ نہیں ہونا آنا تچال اگے ہے جناچال آنا اگے ہے جناف آنا اگا جیو جی جاؤ گے اوے اوے کفر برائیاں کی شاہ ہونی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ہر آن والے وقت نن پہلے دن دی نسبت شرا شمار فرمایا دسیا شارا اور تصا ویک جیویں دن پہ آگے اوے اوے برائیاں پھیل رہی ہیں بد خلکیاں پھیل رہی ہیں آداب ختم ہو رہا ہے انسانیت مکتی ہو رہی کفر شاط ہو رہی فواشور یا تمام برائیاں آم لا پیمت سندکھا دادا گرم کہوں گا جی جی پیچھے جاؤ گے لوگوں میں دین آرے آنگے، اخلاق نظر آؤ آداب نظر آنگے انسانیت نظر آؤ خدا رسول خوف نظر آؤ گے آج فکر نظر آؤ غیرت مند نظر آؤ گے جیویں جیویں پچھا جاؤ گے ہتا کہ اللہ تعالی دے محبوب کے زمانے مبارک دے اندر جا چلو دے دے پیسہ آم ہو جانا گیا سنیا گیا پیسہ آم ہو جانا جو کچھ ویستے دے جائے یہ قیامت دے آسار دسے گئے اور یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ قیامت برے لوگوں کے ہونی چنگے لوگ کی قیامت نہیں ہونی ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرا نہیں رہنا جس لئے قیامت ہونی یہ مطلب قیامت نے لینے لے لو دنیا بڑی ہونی ہے پر دین تین نام ہی نہیں رہنا وہ پھر بندے نہیں رہے وہ خدا تعالی دی نگاہ انتہائی قہر ہزم دے حق باہر ہونگے قیامت برپا کر کے سفیا استھی تو انہوں مٹا دے د پتہ لگ جائے کہ اللہ رب اللہ رویم بندے دھرتی کے رہن واسطے پسند نے وہ ہیں جڑے دین والے جڑے رب رب تالا لال تعلق روحانی رکھنے والے جنہوں دین نہ ہونا تعلق روحانی رب تلا ختم ہو ایسے بندے خدا تعالیٰ نزدیک دھرتی کے راہ کے قابل نہیں ہوتی گندی چڑی بوٹی وگوں اللہ تعالی نزدیک وٹن ٹوکن دے قابل ہونے دوستو آسمان کا پچھے رہ جان والا مسلمان ہے ہی وہی جا پچھے رہ جائے جنا پے گا اٹا پکا مسلمان حضور سیدنا بابا فرید کوئی اللہ دا ولی کوئی اللہ دا ولی جن چر پچھا نہ رہ جاوے دنیا چنا چر ولی نہیں بڑھ ایمان نہ رکھو کوئی دنیا دار اللہ دا ولی بڑھ سکتا چیر دنیا میں پیچھے نہیں رہوے گا لوگوں کی نگاہت کے لحاظ کا شمار نہیں ہوگا ان چر وہ ولی نہیں بن سکتا بن سکتا نبی پاک نے صاف فرمایا دنیا جیفت ان بتات دنیا مردار ڈھونڈنے والے سب سے رسول اور میں آخنا ہونا میں آخنا ہونا جہ سائنسدان ہیں انہوں دا نام رسول کریم دس دا لکھب کی یہ نبی پاک نے سامان پتا کون لگتا سائنسدانوں کا نبی پاک نے فرمایا دنیا کے اتنا فرمایا سائنسدانوں دا لکھب نبی پاک نے کی رکھیا ہے دنیا کے تالب آتے ہیں یا آفرت طالب تالب ہوتے سائنسدان خدا دالب طالب نے کیوے ہو گھن خدا دالب وہ تو خدا نمن بالکل نہیں سائنسدان آؤں نے رب ہے نہیں زمانہ ایویں پہ چلتا وہ تو لامتی نے اگلا جہان ہے ہی نہیں یہ جہان قدیمہ زمانہ اسی طرح چلتا رہے گا پاگل ہے نادا ہے جن کو ہستی غائب کیا ہے تلاش تعلیم میں پیر فلسفہ مغربی ہے یہ نادا ہے جن کو ہستی غائب کیا تلاش اقبال فرماتے ہیں سائنسدانوں کا دا سبق یہ ہے کہ جو خدا قید کی تلاش کرتے ہیں وہ بے وقوف ہے وہ جنہ لانٹیاں نزدیک خدا دی تلاش بے وقوفی ہو وہ دنیا کے طالب کے نہیں تو دنیا طالب کے تالم پاک نے کی فرمایا ہے بولو جا دل سائنس دانا سائنسدانوں کتے آخر والے پاس نال راگو نہ ہوئے وہ سمجھ لو میں بھی انہیں گوتیا کے نام سمجھ آ نے کہ نہیں آئی ہوں کی کوئی اللہ جب تک پسماندہ نہ ہو پیچھے نہ رہے ان چر ولی <تصفح> نہیں بڑا کیوں کہ سید بولم پہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار میں آن کے دنیا نہیں سنواری دنیا کٹھی کر حکم دنیا دے خیال نبی پاک نے برداشت کیتے نہ اسب نے برداشت کی جنگے بدلنے موقع پہ سمجھو جنگے بدلنے جنگے موقع تے قدر نہیں موقع جینا مٹھی بھر صحابہ ہے کرام نویے پاک سرکار نے دو پہاڑوں کے درمیان واقع ایک ترے کے اتر فرمایا تھی فرمایا کتنے تصا رہا جدو صاحب آ جنگ جیت لگی فتح ہو گئی مال جو حاصل ہوا کفار کا غنیمت والا اس دے تقسیمت جدو مصروف ہوئے جہے صاحب ہے کھڑے اتنے کھڑے تھڑ دلے ان سوچا کیاس کیا اپنا کہ کی حضور پاک نے اتے سانو کھلا کھلارا سے اس واسطے کہ جنگ فتح ہو جائے اتو دشمن حملہ نہ کر سکے جنگ فتح ہو گئی ہوں ایسا چلیے تھے مال غنیمت گنیمت کا جڑا ہے پہ اس کو حاصل کریے بس اتنا ارادہ جو پیدا ہوا ہے نا تو پرانے مجید نے وہ برداشت نہیں کی دا دنیا کا یہ ارادہ اللہ تعالیٰ صاف لفظ فرمایا من کم میں یوری دنیا تم میں سے بعض وہ ہیں جو دنیا کا ارادہ رکھتے ہیں مین تم میں میری تنیا تم میں سے بعد وہ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں دنیا کا ارادہ رکھتے ہیں اے سردرش ہوئی اے توبیخ ہوئی اے ڈانٹ کپٹ ہوئی قرآن نے صحابہ کرام کی تربیت کی تھی اور اس گل اس ارادہ دنیا دا اس ارادہ دنیا دا صحابہ کاام اللہ تبارک و تعالی نے عید دتا کہ اج جنگ جیڑی فتح کے کنارے تک پہنچ گئی سی وہ واپس ہو گئی صحابہ کرام صا انتہا درجے دی پریشانی آ گئی وہ سجڑوں جڑا جی رب جس نبی سونے دا رب دنیا دا مال گنیمت جڑا بیاہ اس دے نو برداشت کرے ایمان ایماندار دسو کیا اپنے نبی یا اپنے نبی دی امت اے نکھے گا یا گبارا کرے گا کہ اے سب تالے بھی دنیا کے بڑ جکے گا کہ ترقی آفتا ہو ہیں جنہیں کول اس رب نے تے انہوں نے ہی ترقی آفتہ دے کول صرف اور صرف مستقفا دین رب دی فرما برداری کاملہ کامنا اخلاق انسانی ہو جنا کسی کو اللہ تبارت نگاہچی تے, تے ترقی آفتا شمار شک. اللہ. کر کے نبی پاک سنو سنو تبجوال کوئی مائی در ثابت کر دے اللہ. نبی پاک نے آدھ مکہ مدینہ دیاں گلیاں سواری دیا. کوئی ملتان چڑ لان او صرف میں نے کام ثابت کر دے کہ نبی پاک جو مدینہ شریف دیا گلیاں دے ٹوئے ٹبے ختم کر کے برابر ہموار گلیاں کر کرتے سن کیا سرکار نے صاحب فرمایا ہوئے فلانے علاقے دی گلی خراب بناؤ آہا. چلو ان کرو بھائی بابے آدم تو لے کے سید لمبیا تھا کسی ایک نبی کا سبت انہیں آر کے گٹر بنوائے ہوں گٹر بناؤ پانی کا نکاس بہترین ہونا چاہیے گلیاں نے روزانہ جھاڑو پھرایا ہوئے تاکہ گلی روزانہ صاف ہونی چاہیے تھی مکان عمارت حضور سرکار میں حالت خستہ ویک کے فرمایا ہوئے نو تیار کرو سکیم بڑھاؤ بہترین سکیم ہونی چاہیے سوسائٹی کا علاقہ ہونا چاہیے کوئی مائی دلال ثابت کرے کہ سڈے نبی پاک نے انج دا کام دنیا دا قدی کیتا ہے سمجھ لیا میرا بولو سبحان اللہ کی نو نبی سوار سواریا سونے نبی سرور نے انسانوں کا دل سوارا انسانوں دیا آدت سواریاں انسانوں کے اخلاح سوارے انت کا سبق درم و حیا سکھایا اللہ تبارک و تعالی دال محبت آدر دخرت کی فکر دیتی ہے سجڑا دے بہت محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے صرف اور صرف روحانی سبک دتا کہ دروے کافران دے مال اسباب سامان وی اجازت نہ اے سننے والے مومن جو اسا کافرن وتنا استعمال دیتا ہے وہ اک اٹھا کے نہ نہیں وجہ ہے اللہ رسول کی محبت اللہ رسول دا عشق کدی نہیں آل چاسا رغبت دنیا کی ہوا ساری ہاں یہ اینی ساری رغبت ہوے نا رب کی بارگاہ چدیا جا اس سلسلے دے اندر ہو. حدیث مبارک سنو بحان اللہ. بحان اللہ. بحان اللہ. مشکات شریف کے اندر ترم شریف کے حوالے نالک حدیث مبارک اللہ. عنا ابن مغفل رضی اللہ تعالی نبی وسلح تعالیٰ علیہ وسلم فقال إني أحبك قال انظر ما تقول فقال بالله إني لأحبك ثلاث مرات قال إن كنت صادقا ف آ ل فکر تج فافا دل فکر تج فافا میو سب مین سیلے منتہا حضرت عبد اللہ بن مغفر نے ایک شخص نبی پاک سرکار دل آئے یارسول میں تھوڑے محبت کرنا وا بوکا میں جناب محبت کرنا پیار کرنا آپ اس فرما نے ان درمات دیکھ کی آخنا پیا کام جو بڑا بڑا سا محبت اللہ رسو اللہ تعالیٰ دے محبوب محبت کا جو دعویٰ دعوی کرتا ہے اندازہ لگاؤ حبیب خدا کے فرما دے فوراً قبول نہیں ہاں سکوت نہیں فرمایا اس کھولنے حضور میں فرماؤ ویخ کے بھی آخنا ہے کی مطلب تیری نگاہ چم چھوٹا ہوٹا یہ بڑا واٹا کام ہے سمجھنا تک اللہ کی قسم میں بے شک میں تے محبت کرنا وا تین وار یہ لفظوں نے دہرائے حضور پاک فرما نے ان کو ساتھ ایل فکرے تج فا فرمایا اگر سچ پیا بولنے پھر تنگ دستی سے گریبی داستے چھولا تیار کر رہے یہ نہیں فرمایا پیسے دنیا دی خاطر جیب جھولا تیار کر لیا جو مہم جو بڑھ لگے ہیں، میرا تو پھر دنیا چوکی آئے گی تیرے پیسہ چوکھا آئے گا نا! سرکار کی فرمایا لکر تجافا تیار کر لے فقر تن دستی واسطے تج فافا تھلا جھولا کیوں من سرو رام میلے رامتا ہزور نے فرمایا غریبی میرے نال محبت کرنے والے بندے بلے اس پانی بھی تیل آ جا پانی وادی در گئے وا وادی دا پانی والے غریبی تے فکر میرے محب میرے پیار کرنے والے بندے فقر درویشی اس نالوں بھی تیز ہو کے سمجھ آئی کہ نہیں آئی تھی اتے گل کرنا میرا توجہ بولو سبحان اللہ آل کی بلا اتوں پتا لگتا ہے کہ اسلام دا مزاج کی سبحان اللہ. آل آل اللہ اسلام دا مزاج تمنگری نہیں مالداری نہیں اسلام دا مزاج غریب دھیبی جس کیا دنیا مال حرام ہے مال اسلام مال رکھ حرام نہیں آخرا توجہ مال اسلام دی نگاہ حرام نہیں اجازت ہے مگر پسند غریبی ہے مال پسند نہیں سمجھا نے اللہ تعالی نے انسان دی کمزوری کے تحت انسانوں کے امتحان مال کماون رکھنے دی اجازت دے دتی، لیکن نال, نال جڑے حکم کتے خرچ کرنے کا یہ جڑا نا دل ہو یہ مال پسند نہ رہے کیونکہ سان پسند نہیں تیری کمزوری کے تحت تین اجازت دیتی کھڑیا ورنہ سان پسند نہیں فرق دی اللہ کا اوٹا مٹا محبوب ہوے گا سب کا پیارا ہو سمجھ آئی نکی بلا تھوجو بال بولو سبہار اللہ بجرا دروے اسلام دا مزاح تن سمجھائے اسلام دولت پسند نہیں اسلام فکر پسند کر دے واسطے حدیث پارک کے اندر آ جوں گریبی آوے تنگ دستی آخو مرحبا بے سی مائی سوال ہی اللہ دے اسلام فکر پسند کر دے اسے واسطے حدیث پارک کے اندر آ جوں گریبی آئے تنگ دستی آوے آ مرہباد سیمائی سوال ای اللہ دیک بند کی نشانی خوش آمدے خوش ہو کے استقبال کرو نہیں فرمائی نبی پاک سرکار نے فرمائے اس نتاؤ نے یقراہ ہوا آدم آقا نے فرمایا دو چیزاں ایسیا نے جنوب آدم پتر پسند نہیں کرتا ان کراہت ہے نفرت کرتا ہے یقراہ موت آوت پسند نہیں کرتا ول موت تو خیر مو ملے منہ فیتنا حالانکہ موت مومن واسطے فتنے تو بہتر ہے جیتنے پی کے مومن برباد ہو گئے اس نارو موتی ماں چنگی آل آل آل آل آل آل آل. تا کر کے اللہ و مطالعہ توجہ آل. رب العالمین نے نا جدو یہود نے اداوی نہ احب اللہ, اللہ نے محبوبا یہودی اداوا کیتا اللہ اللہ تعالی انہوں جھوٹ ثابت کرن دی خاطر کیا فرمایا محبوب یہودیاں آخو تو اگر پکے اللہ کے محبوب چاقی سچ تو سا بہت ہی تمنا کرو اللہ چھتی مار کیونکہ محبوب والا کہڑا محبت کرنا لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا محبوبہ فلئی تمنا محبوبہ کدی موت دی تمنا نہیں کرنی کیوں پتہ پتا سڈے کرتوت محبوبہ نہیں دشمن والے نہیں انہوں خبر گئے کہ سوائے عذاب تو کچھ نہیں لو جو ام مارو الفا س نہ فرمایا محبوبہ یونی جا چاہتے ہیں کہ ہزار ہزار سال ساری کاش کے زندگی تو پتہ لگتا ہے جڑا بندہ جڑا ہو, ہو او دنیا چاہن سے لمے وقت نہیں منگے گا رب تو ہاں وہ آخے گیا ہے جہان فیتنیا کا مینو رب چھتی لو ایماندار میں جنت جا پہنچا یہ تمنا کرے گا ہمیشہ نہیں فرمائی تھی نہ بولو سبحان اللہ قبلہ کافر موت نو پسند نہیں کرتا مومن دنیا کے کچنوں تو گھبرا کے یہ آخر میرا ایمان بڑا قیمتی ہے عزت بڑی قیمتی ہے کدھر اس منہوس دور چ خوش نہ جائے میرے تو ایمان نکل نہ جاستے اور چھتی لو کر کے میرے کو نارا مارے نہ جیوے جیوے چشتی جی تو میں نہ بدوا میرے بولو یہ بھی بدوا نہ دا کہ جیو آئی جیون والا جہان ہے سمجھ آ رہی نے کوئی نہ حضور پاک نے فرمایا وال موت خیرنا موت مومن ناستنے فتنے تو چنگی مومن آستے فتنے تو چنگی اور اگے حضور نے فرمایا بکرا ہو کلا تل مال کلا تل کہ جو کچھ میں روایتیں سنا رہے ہیں مشکات شریف کتاب الرقاق, باب ال رکاق باب الزل فکرا دیکھوں فضل الفقراء الف میرے موضوع کی تاریخ اتنی ہوئی کھڑی نا سبحان اللہ! یعنی مشکات شریف تدیث د کتاب تنگ دست بندیا فضیلت شانتے پورے باب بڑے کھڑے نے ہدیسوں حدیث قرآن پاک حدیث پاک حدیث بھی اندی نہیں جس دے اندر فضیلت مال دار بھی ہوگی سمجھ آ رہی نہیں مالدار دی فضیلت دی حدیث نہیں دکھا سکتے بھائی بلکہ حضور روش پاک تو پوچھا گیا حضور ایک بندہ مالدار مال دے اندر جو خدا رسول حق وہ پورا کرنا ہے اور شریعت دے پورا چل رہا ہے ایک ہے غریب ہے مسکین ہے ہے اور وہ بھی شریت متارت پورا چلتا گریبی افسر ہاؤس پاکیا گیا کہنا دو آخری مالدار جا شرا نے چلانا حق پورے کرنے والا انہوں آدھے کرنی شاکر جا گریب چلن والا ہو صبر والا ہو فکیر سادر اس بات تو پوچھا گیا غنی شا کے رفلا لے یا فقیر صابر افزا لے آپ نے فرمایا فقیر صابر دی شان رب کی بار گاچی ہے دلیل اور اس پا کھی ہزری بھی لکھیا ہے مارا دلیل کہ اللہ تعالی دے محبوب کا مقام اپنا جڑا سی وہ فقیر صاحب والے آپ سرکار ہمیشہ اپنے آپ فکر نہیں پسند فرما جائے اللہ! سرکار نے یہ پسند کیا آپ دعا منگتے ہوں سن اللہ مجالی سب اللہ بڑا صبر والا بڑا بھی دعا سرکار منگتے ہوں سن رب لالمی جدو فرشتہ آئے ارد کرد سونے رب فرما دے محبوب تو پوچھ گیا مکے دادیاں سونے دیا بڑھا دابو کو اللہ دے میں مال نہیں چاہتا مولا دنیا نہیں چاہتا میں یہ کہ ایک وقت کھاوا ایک وقت بخا رواں جس وقت کھاوا اسلے تیرا شکر کر جسے نکھا ہوا اسے سبق کر سنو سنو اپنے رسول دیا گلوں میں ہاں تو سانو نا پسماندہ جنہوں نے میں تو پسمانا پچھا جاؤ کس گل بڑے کی پچھا لے جانا چاہ میں ہاں جانا ادھر پھر تو یہ کچھ لب ستا ہے مرنا نہ جنہ جائے گا لانتا نہیں جنہ پشا جائے گا رام تمتا بولو چا سبحان اللہ ہوں سجنا سد کے جاوا اللہ دے محبوب نے فرمایا بندہ کلا تمال پسند نہیں کرنا مال تھوڑے نوں پسند نہیں کرنا کلو دل مال اکلو فرمایا مال تھوڑا جے جی گا تے حساب بھی کیا مترو تھوڑا ہوا اس دا مطلب صاف نکلیا جے مال چوکھا گا تے حساب بھی چوکھا گا تے قبلہ ہوں مصیبت مسیبت قیامت والے دن پسے ہوئے گا وہ لوگوں دی نگاہ دن دن درقی آفتے ہی ہونے ہی جڑا اتے آسان سوکھا جان چھڑا جاوے گا اتو لوگ دی نگاہ درداندہ گا ہوں سجنا میں دو ہدیساں ہو سنا سنا کے تاکہ ذہن بڑا لوا میرے مستفا کریم دا مبارک دور دا اور حدیث پاک سونے نبی سرور نے فرمایا ان بن دنو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کال احب اللہ ہو اب دن کما یا گلو آم یا ہمیں سکی مہول نے فرمایا جدو اللہ تعالیٰ کسی بندے نال محبت کر دے توجہ ہے اللہ تعالا جدو کسی بندے نال محبت کر اس بندے رب دنیا تو مال تو انج بچا د اپنے بخار والے بندے پانی تو بچا دیکھ لگاہ یعنی برعکس اکثر دنیا دی نگاہ کچھ اللہ تعالی کی نگاہ میں پھر سنا دینا دبن رسول کما یاد یا ہم سکی محل مشک شریف کے اندر مسنب احمد ترنلی کے حوالے حدیش مبارک سرکار نے فرما جل تعالا کسی بندے محبت فرما ہے دنیا تو دنیا تو بچا دما یلو آم یا می یحمی سقیمہ ماں جی جی ت اپنے بخار والے بندے پانی تو بخار ہوں ہر بخار پانی تو ہوتا کئی بخار ایسے ہوں اسے ڈاکٹر آدھے حکیم آدھے جا کے ٹھنڈے پانی نہاو وہ کہڑا بخار ہے گرمی دے اندر وہ آدھے پٹیاں کرو ٹھنڈیا سر سے پٹیاں رکھو وہ اکانکل ہاتھ اگ نکل دی کی اس بخار کی گل نہیں ایک بخار ہوں دے جس کے باہر ڈاکٹر کرنے پانی ہاتھ نہ مرائے آخ دینا اس بخار, دی او بخار کی گلا بخار ہوں نمونی نمونی والے کیا آخ د پانی چ ہت پانی کا لگ فرمایا مثال دیکھ کے نبی پاک نے جیو تسان اس دیو پانی تو جب اللہ تعالی محبت فرما بندے اس دنیا تو ایویں بچا सुब्हान अल्लाह किदार आबाद सुना दे سونے محبوب صلی اللہ تعالی والرا شکونا اللہ اللہ علیہ والی وسلم الى رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم الجو فرفا بطوننا انبتون ہاجر ہاجر فرفا رسول اللہ صلہ صل علیہ وسلم انبت نے ہی اناجر ان ہاجر ان ان حضرت ابو فرما دل اصا نبی پاک شکایت کی ہزور بک بڑی تنگی بخ بڑی ہے آپ پیٹ نے پتھر بنیا ہوئے سرکار نے اپنے مبارک پیٹ مبارک تو کپڑا چکیا آمدار نے دو پتھر بکھائے سرکار توجہ فرما دیا کہنا فرما یا دنیا فرمایا میں محمد دا دنیا نار کی دنیا دا میں محمد اگے فرمان سن نبی پاک سرکار صاحب ہی فرما دینے کو دو او آ و سبیل فرمایا صحابی دنیا جے میں اج رہے نہیں میں کا ان کا گریب جی مسافر ہو آبیل یا راہ گیر ہوں رستے کیا مطلب جی راہ ٹور یا گھروں باہر نکلیا مسافر اپنا سامان تھوڑا رکھ دے چوکھا رکھا گیا کرے ٹنگی ہونا رریلے ہونا چکنا جو مہنگا پینے ہمیشہ سنگیا گھر کا مام لوگ چوکھا رکھتے ہیں لیکن مسافری دا مال تھوڑا ہی لینے کوشش ہوتی نبی پاک نے فرمایا دنیا جی مسافر ہوتا ہے یا راہیر ہوں کیا مطلب تیرا دنیا دا مال گھٹ تو گھٹ ہونا چاہیے اس واسطے مستقفا سا اپنا دنیا دا مال ہمیشہ تھوڑا ہی رکھتے رہے نو صحابہ دور آخر ادور تبا تابعین دا دور ایو مبارک زمانے نے جنہوں نے مستفا خیر الرونے کرنی کے نام فضیلت بخشی سب سے اعلی دور میرا سب تو آلہ سنگت میں محمد کی کر نک سنگت دور دس آخیا جا رہا کر سنگی ہو گئے تا حضور نے فرمایا خیر القرون کرنی سب تو آلہ سنگت میری تم جلو نو پھر ان بعد آیا پھر تو بعد آئے اے پھر ان بعد آئے یہ چار سنگتوں چار طور چار سمانے میرے آکلے نام دور نے اس روئے زمین افضل اور آلہ کرار دیتے اور دی افضلیت افسلیت دی خیریت انہوں دی بہتری انہ شان و شوقت اور انہوں نے علم اور آلہ ہون دا سبب کی سو خود نبی پاک دی زبان بیان فرمائے سوہد وقت دل آخرت اور دین دے بارے یقین کامل سی اور دوسرا زہد وہ لوگ زہد سر تارے سر دنیا, دنیا دے دل چدر نہیں رکھتی جو رب رب تب حبیف کی دی بارگاہ ہوئے دنیا دی قدر نہ ہو اس جڑے آشت غلام ہے مرونا دی نگاہ چیزیں قدر ہو صاب جو شانہ پائیاں جو غلبے پائے کافران چو کٹیا جو, جو کافران لکھ فوج چند بار ہزار صاحب گالبا گئے یہ جو پائی نبی تھوڑے دسے دو چیز سن اول املحاج لوبا پسو یقین جو کرکی انہیں پائی صرف دو چیزیں اور دوحانی دو جنانے آلہ, آلہ لوگ اور آلہ سن ہزور پاک نے انہوں نے دونوں دو چیزاں دسیا دو سبب نالو اچے نے آلہ نے اور وہ دونوں چیزیں دو چیز روحانی دو چیز نے مادی ہے ہی نہیں کوئی مادی شاہی نہیں انہیں ایک سوہد سوہد دنیا تو نفرت یہ ما پرستی کے خلاف ہے سائنس پرستی کے خلاف ہے سائنس والا جہرا ہے وہ ہے ہری سٹو ہر شام میرے گھر چوک حضور سرکار نے فرمایا میری امت جہی ہے یہ پہلو جی جو کچھ خیر پائیے ترقی پائیے فلاح پائیے یہاں جو بہتری پائیے یہاں زہد اس پائیے زہ دمانا کی ہوتا قدر نہ ہوگی دلکو زہ دمانا دل دے اندر دنیا دی کوئی قیمت نہیں کدر ہوئی نہال ہے جی ارا تلب رکھی ہے شاید جا کے دفکر خاطی شام کے اے ہے تو دل چلے زو ہے دیکھو قرآن پاک حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام, سبحان اللہ. سبحان اللہ. سیدنا یوسف علیہ السلام. جدوں قافلے والے خوب جا بچیا کیوں ٹکیا چوں کے دل دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دی قدر کو تھی پتہ جو نہیں سی کی اللہ! قرآن فرما تھا وہ قافلے والے یوسف کے متعلق زاہدوں میں سیکوں کیا مطلب رگبت کونی تھی یوسف کے بارے معلوم ہوا ساہدوں آخان گے جس کے دل چ دنیا دی قدر معاشا بھی نہ ہو سمجھ نہیں آئی نہیں جس دے دل چ دنیا دی قدر نہ دے دل کیا امام حسین پاک دے دل دنیا دی قدر ہے جی مولا علی دل دنیا دی قدر ہے جی نہیں تھی کر کے او لوگ سارے ساحد جڑے صحابہ مالدار سن مالدار سلیل خوار ہو کے انہوں کے انہاں کے دل چاسا قدر نہیں تا کر کے اندر نگاہ نہ آنا دونوں برابر سن. خوشی نہیں آئی تور گئی مال جمع کرنا یہ کدی سوچیا ہی نہیں کہ نہیں ہوں ویکو سیے دا تئیے با سیکشا پاک کی گل اللہ میرا بولو اللہ اما عائشہ پاک کول جدو فتوحات ہوئی مسلمانوں نے فتوہات کی سر کسرا مال فتح ہو گئے دے کو آئے وہی مال ونڈے گئے اما عائشہ پاک تقریباً چار لاکھ دہم دینار آئے نے آپ بیٹھیا ونڈ دیا گئی ونڈ دیا گئی شام پی آپ دی خاتمہ ارد کر دیئے بی بی جی. شام کا جڑا جی کھانا پکانے واستے کچھ تو رکھ سارا خرچ ہی کر چرما مینو تو چیت ہی نہیں کرایا مینو یاد ہی نہیں رہے کھانے واستے بھی رکھنے کے لیے سچ لوگ نبی سرکار کے اہلے پیت مبارک د لکھان روپے ایک بہار دے اندر گ مال غنیمت والے بانڈ کے حصہ جڑا پہنچا ہے نبی پاک دے حرم پاک کی خدمت والا بی پاک نی ہوش نہیں اپنے واسطے رکھ لو ہوں ایمان دس جنہوں اپنے لئی رکھن دی ہوش نہ ہوش ہوئے دی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام مکان ول متوجہ نہیں فرمایا بلکہ نبی پاک سرکار نے فوڑے مکان دی تعمیر واسطے پابندی نہ چی مکان مختصر چھوٹا بنا پابندی نہیں لیکن ہدو بڑھا پابندی آئی کلی حدیث اللہ پھر پھر تینوں پسماندہ یہاں کے لفظ پسماندہ وا چلنگا چلا یہ میں ہال تینوں منظر پیش کر رہا کہ ذرا اس زمانے نو میں بےخت لے نہیں کہ یارویں والے پی رو یاروی وندنے بھی تے تننے بھی ہاں تن, تن, تن کے کھانے بھی لیکن سان یارویں یارویں نا, یار نا, نا یار باس پاک لے باقی میں سکولیاں پوچھو نا داڑی کیوں من دو گلاما اقبال نہیں منی جنی لاما اقبال تو صرف تاری من لیا وہ سیاڑ آدھے رہے کان چو نا کان تو فلوں کا ٹوکرا پیا تو کتنے ہاں اللہ اقبال تو جی چیو وہ جان گے سب وقتی نہیں پڑھتے پانچ وقتی منگے ہی نہیں ہاں آ اقبال یہودیت دشمن نے اتھوں دے سبق نہیں جلا انہاں جن لکھیا یہودیت دے خلاف لکھا لکھیا یہودیت دے پر خرچے اڑا دیتے اقبال نے لیکن لانتے ادھر سبق نہیں لیا ہاں کتنے کہڑا لیا داڑی مروی हां एलानती बंदे की निशानी दीन, दीन दे दीने काम छेने फरने मुनाफ की निशानी है पछाण है सौखे सौख्या पेश पेश होगा यानी क्या मतलब जो लंगर खाण दारी लंगर वंडे बैठा हो चाहिए جسے خدا کے فردان کی واری دین دی واری ہوں تھڈو پچھلے بازار لگ منو مت کوئی کسی من نہ منافق سمجھتا اداب ہاں منافق سمجھتا سمجھ دین نو عذاب اس واسطے ہوں. عذاب آتا چو اداب کے چھوٹا اداب ہوگا نا سوکھا وہ لے لو مومنٹ دین نمجہ رحمت تو آج جنہ سخت زیادہ کام ہوا میں ان بار چڑھ کے کرانا تاکہ میں اللہ تعالی زیادہ تو زیادہ رحمت ہے کی سبحان اللہ, اللہ. سجرام سد کے جا میرے پاس نبی سرورس اللہ ای سنا لوا پھر مکان علی سنانا سرکار نے فرنایا تین آپ, اپ نالوں والے بندے نیکو دنیا تھلے والے دیکھو آپ اللہ اللہ. سرکار, سرکار نے فرمایا ان گرو ہوا اسفل ملک ملا تن گروا ہوا فاو کا کم فاحو اجدر ولہ تز در اللہ تز تارو نل کم سرکار نے فرمایا وی جنیادار تھوڑا آپ تو اچے دنیادار نہ اللہ تعالی نعمت نکیر نہیں سمجھو گے میں دنیا چلے کیا مطلب جہا تیرے گریب اس امیر جہ وہ نگاہ رکھا تو اتلے بندے مالدار نو نیکے گا اللہ تعالی کی نعمت اس نو اسیر نہیں سمجھے گا تو شکر پڑے گا یار وہ بھی تھی سوکھا ہوں اللہ کا بھی لاکے سان ہے جس بندے ویكھنے والے ضرور آخر میرے کو حالی نہیں نہ شکرا بنیا نہ شکرا بنیاد فضا بچایا نہ شکرا بنیا حضور سرکار نے صاف فرمایا یہ من فضل الا من فضل عليه في لے بل خلط فل یعنی اصفل من ہو فرمایا جب کوئی دیکھے مال تخلیق چلیق کا نا آیا خالی مال کا نہیں ایک بندہ تگڑے جسمالا ہے ایک ماڑے جیس مالا ہے فرمایا ماڑے جسمال ہے جڑے نا آپ ماڑے نو ویے کیا مطلب بیمار ہے کمزورگڑے صحت مندے گا سب گھنٹے گا آپ بدھ بیمار گا شکر ہے مولا وہ جیسے شاخ شادی شرادی فرما نو کہ میں جا رہا تھا جنگل پیدل چل رہا تھا میرے کو جتی نہیں سی منو بار بار خیال کے یار میرا حال جتی کونی میرے اگے گیا تھے ایک بندہ تھے اس نے کوئی شکر لکھ لکھ لک. میرے چلو پیرا تو پھرنا پیر ہی کونی بچارے کو سمجھ نہیں جی لگی سدکے جا سونے ندی سرور نے مکھانا دارے فرمائے <ترجم> نے فرمایا پوری اللہ کتاب باب الرقاق فصل دوسری حدیث اس طویل پوری سنا چھڈنا کیوں کہ سبق اللہ سنا چھڈا پوری تڑ سن رہے میری فطرت ایسی ہے میری طبیعت کوڑ والے پاس جانتی نہیں میں سنا وا تو قرآن کی سنا بزرگوں کی سچی گل میں بڑا بڑا محنت ہوں سناؤ عنا ناساً رضي الله تعالى <سؤالك> عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوماً ونحن معه فرعا قبةً مشرفةً فقال ما هاذهي قالوا هاذهي لفلان رجل من الانصار فسک تب ہم لا فی نب سے ہی ارفر فی ہے ان ہو فسکا والا الله ہی لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا خرج فراء قبتك فرج الرجل إلى قبته فعدمها حتى صفاها بالأرض فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم جرها قال ما فعلت القبة کالو شکا الینا صاحب احرا دن ہو اخبار ناؤ ہو اخبار ناؤ فہد مہا فکال اب ان کل بنا ان یعنی علا مالا فرمان رسول سنا پورا ہوں مطلب سنوانسر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سر سرکار باہر نکل حضور سرکار نے مدینہ شریف لے کبا دیکھے مکان کا کبا بنے ک گ بنیا کھڑے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ویچے فرمایا نہیں شیخ ابد الحت فرما نے تحقیر واسطے فرمائے انداز ہی اربی کا اس کو تحکیر نکلتی یا رسول اللہ ارد گرتی صاحب بندے ہے سرکار نے الفاظ سنو فسا کا سرکار گزبال چپ ہو گئے چپ ہو کے دل دے اندر گل رکھ لی مطلب تین گلا اوپری لگ سین سکولی لانتی دنیا دے عاشق جو بن تا کر کے سور نبی پاک نبی پاک آہا بی منہ میرے اتنے پچیچے گا جی شان نبی پسند ہے انہوں پسند کرے گا جتوں نبی نفرت کھانے کا سمجھ آ کہ نہیں آئی لما جا سا سرکار محفل شریف در صاحبی وہی آئے وہ گا فصل نام سرکار نو سلام عرض کیا سلام والے یا رسول ہوں الفاظ سن نبی پاک نے رخ مبارک سلام کا جواب رخ مبارک کھیلنا یہ مطلب ہے ہر بندے سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے کہ جی لانچ نے پوترا سر نیار آ کے یار سلام آنے سلام ہی نہیں رخ مبارک کھیلتا سلام دا, جو دی آه آه مطلب ہر سلام دا جواب دن کی بجائے رخ مبارک یہ مطلب ہر بندے سلام کا جواب نہیں دے جائے لانچ دکھے نی یار آگے یار سلام آنے سلام ہی نہیں کرتے ہونا لانچ دیا نواق سورہ تو سلام قبول کرنے والا کام سے بھرو کری سلانے بند خلکنے سلام دا جواب ہی نہیں دے, دے. سجرو اسا واقعی نہیں دینا بھی دیا جہاں سلام کرنا لہنا ہو. کیا مستفا کریم دی سلامتی دی محبت ہی رکھ دن کی سلامتی ہے سامان نبی دے گئے جی دی دی محبت را تو پھر تو سلام دا جواب دے نہیں تو نہ دے بھی حبیب خدا دی سنت ادا کل ہی کر لہی دا دا. سلام دا جواب کھڑ دا آخر وہ آیا شرا سن دس ونڈ کی گئی سلام آکھو تے نہ آخو یہ جب دے نہو یہ ونڈ آئی کلی نہیں آ گئی سمجھ نہ آئی ہاں یہ نہ سمجھیا کرو کہ ہر ایک نو سلام دا جواب اصل دینا ہوں وہ کنبا بنا گنبد بنا کے کیا کھلو گے گد بنا کے آ کھلو گے نبی پاک وسلم سلام کا جواب نہ جیڑا کفر کرے بغیر تھی کرے بنا کرے شراب پیے نبی پاک دے حکام چھوڑے اور نماز چھوڑے وہ داری منڈے اور سلام کرے جب دئیے اور چھوڑو وسلم آپ جتھے تے جیف قلب مقصود ہوتی میں مسئلہ سمجھا لاسلام ہاں کئی بار کافر توجہ کافر آیا نبی پاک دا معاملہ ہو صحابی آیا معاملہ رخ بیٹھ کئی بٹھایا کی وجہ سے نکتا ہے یہ فرق کیوں کدی کافر واسطے کدی صحابی واسطے سختی کہ تھوڑا سلام کا جواب نہ دمجھا فرق یہ جدو سرکار جدوکار دے سن کہ اس کا فرایا کڑا اس میں نرمی برتی تمام قبول کر لینا اسلام قبول کر لینا تالیف قلب واسطے سرکار اس نال نرمی فرما رہے آپ سن طبیب روحانی حکیم جی سخت دوائی دے دیتی اتنے سخت دے دن جی نرم اتنے نرم ہاں کوی کو جتنے مٹھی می آپ اے بارتا جو آپ دا پارس ہوں کامل ہوئی ہوں ہے اور سرکار صحابی باشتے کیوں اے جی تو فرمان دے تھا آپ سرکار دا مقصر سی صحابی دا علاج کرنا آپ جان دے تھا کہ یہ ہے میرا محبت دیوانا میں تھوڑا جانی لو خواہت آیا تھا انہیں بہت سکتے ہیں اینو میرے پیور نے پونج نہیں بدلنا جنا میری تھوڑی جی سختی نے بدلنا میں بے رخی تر سجا چین آؤ کہ خدا رخ میری بیٹھے لو میں جیواں کتنے کتل جا کر کے سرکار نے ایک انہیں سلام کیا آکا نے منہ مبارک پھیر کے جواب نہ دیتا پھر دوسرے مڑ پھر سلام کیتا ہے حضور نے پھر رخ مبارک دوسرے مڑے چو کی حضور پھرتے رہے منہ مبارک پھیر دے رہے جواب نہیں دیتا صحابی تے کیا بات ٹوٹ پئی اللہ کا محبوب میرے درخ رخ فیری بیٹھے ستار جب گا نوی بات نہ آ بنے اج سرکار میرے کن راج کیوں ہو گئے نا فرما نے کھارا جا فرا کب نبی پاک تشریف لیا سربار شہر سرکار نے تیرا گیا دیکھا ہے سارا جارہ جو دا صحابی بس اتنا بے رخی سرکار بھی ویٹنگ سورن گیا جا کے ہتھا سبا بل آر دے گیا زمین دے برابر چکی پھر سرکار مدینہ نہ اگلے دن ہی تشریف لے گئے جب سرکار نے دیکھے تلکاروں گھر گیا کی بنیاتی صاحب نے ہلور چنابی گل آپ جی نہنچ گئی تھی انہیں گرا مارے آپ سرکار نے فرمایا امال انبال صاحب ہی ان مالا ہرور نے فرمایا لوگوں خبردار ہر عمارت بندے تھے وبال پر جاوے گی ببال سوائے اس عمارت جہی ضرورت والی ہے مار دسو فضول ضرورت تو بد فخر غرور ضرور ناز آئی تکبر بر اس عمارت حضور نے صاف فرما چڑیا کہ اور جڑا حضور نے وبال فرمایا نہ مبارک بولنا تو سد حضور نے ببال رکھیا. میرے نبید صدقے جامع صدقے. ببال, ببال رکھا حضور نے مکم کیا بول دنیا بھی وبال ہے آخرت بھی ببال ہے دنیا چ بال انجے ان اندر بال کماگا پیسہ کٹھا کرے گا پریشان ہوا آخر چیڑا لگتا ہے پیسہ وہ جمع کرنا پہن کے تینوں پتا مر جمع کہڑا سوکھا ہوتا ہے جب جمع کرے گا تو پھر انہیں یا نجائز کرے گا اگر جائز گا مصیبت ضرور ہونی ہے اور رات تے ضرور پلنیا پی پریشانیاں ضرور کھانا پی جی ہوا نہ جائے دھی ویچی ماں ویچی بہن چی جی میں اج کل دنیا کوگلے بنا چیچ ہی جو کچھ دنیا وی پیا یہ دین تو باہر آئی خریے بنی خریدیا چکر معلوم ہوا یہ سارا وبال ہے قیامت نو پیڑا پیڑ اتنا جہ وبال جس بندے نے ضرورت جوگا مکان پا سوکھا سمجھ نہیں آئی دے اور ایک بندہ ایک بندہ اپنے گھر کا سہارت خانا بہت الخلا بنا سیدھا سا بنا چکتا کوئی مجھے پہلا نہیں لاگا کوئی ماربل پتھر نہیں لاگا کوئی ٹوٹیاں دس کوئی پانچ, پانچ سو دیا ایک سو کی ٹوٹی نہیں لا ٹوٹی جی لا ہے ضرورت اندھی پوری ہو گئی کہ نہ اس ہوجا ہو جانا ہے کہ نہیں ہونا گند نکل ہے کہ نہیں نکلنا آر جانا ہے پیار جنا دس لاکھ روپیہ لائٹرین چلایا اس چبر کے پوت بھی تو چٹی کرنی ہو کر اس میں تو گند ہی ہے کی <laughs> گاندی اپنا ایماندار دسو بھائی ہوں <laughs> یہ <laughs> دس جی دس لاک لایا دس لکھ لا تو بہت ہوں پہلو پیچھوں دس لاکھ آیا اندے میں جے ویخے گا تو کنکھ لیں گلی دنیا لٹرین کھا سونا اے نہیں ویکتی یہ باجی دی کمائی کی کمائی ہاں جی ویکے گا پچھا قسم خدا دی جلان پہ لگان ٹہلا نچوڑ ویری ماں بہن دیا ازتا خون ہون دی. خون ہوا ہونا پر سڈے کو اک نہیں ہے جیڑی وچ ویخی سلسلے چو اس پاک کی گل سنا اس خون خون نچوڑ خون الناظر کتاب لب تو تن سیتا جمع امام ابن حجر کرانے بھی اللہ تعالی شارے بخاری اس نے اندر ہے غوش پاک میر سرکار دے کول خلیفہ مستنجد بلا کا دور سی بادشاہ تھی ہاکم خلیفا سی خلیفا دس تھلیا سونے دیا دس تھیلے سونے دے اشرفیاں دے ہر کے پاک کے کھول لے حاضر خدمت کی تے او سرکار قبول فرمان تو انکار خلیفا مستنج بلا اج ددرسے دے, دے, دے خنزیر پیر کازمی دے کوئی کہڑا اینج جپتے ہیں پیسہ انگریز کا وہ کچھ شرم کرو بھائی ماں شرم کر سبق ہو سلے خلیفہ مستنجد بلاک نے پیسہ قبول نہیں در ارد کر کے آج دیار گاہج پیش کر گئے آپ سرکار نے ایک تھالی پھڑی پڑی اشرفیا اپنے ہاتھ مبارک چ لے کے نپی نچوڑیا تھلے خون ڈنا شروع ہو گیا آپ فرما نے مستنجد باللہ مخلو کے خدا تے ظلم کر کے خون نچوڑ کے مینو دینا بیٹھا ہے خبردار اگر تو رسول اللہ کا دا رشتہ دار نہ ہوں دا. کیا مطلب ہر خلیفے واسطے شرتے قریشی ہوا ویسے در دار ہوں آپ نے فرمایا اگر تنور د رشتے دار نہ میں گھر تک منا چلیا سمجھ آئی نہیں وجو نال بول سبحان اللہ مانگنے والا گدا ہے صدقہ مانگے یا خراب مانگنے والا گدا ہے صدقہ مانگے یا خراب میرتا سب جدا تو مجھے بولو سبھا مل سمجھ آ رہی ہے قبلہ راجی بولو سبحان اللہ سنگیا گل ادر ویخ گلمی نہیں کردو آ جڑیا دس دس لاک روپئے دیا لیں تاہل نوے ٹائل جنے پچھوں حاصل ہوئی ای تھوڑی پیچھا نظر چمار جد بھین گفتر چ لگی چلی ہے لگن لگ چوے نک نہ لیکن کڈ باق سے آخس ٹھیک ہے یار لیٹ لین سادہ چنگا یہ بوال میرے تو کٹھا نہ ہو ہوگا کھی بھولی دنیا یار میں حیرانقل رہ گئی آرقی یافتہ جلان کدی بہن ماں جی عزت ایمان، سارا کچھ ویچ کے لٹرین سوارنا یار کہ عجیب گل ہے کوئی لنڈی قیمتی شاید ماں اچا نگاہ لٹرین اچا ایک ماں اچھی بہن اچھی لٹرین اچا وہ جتنے بخانا سٹنا اچا کہ بہن اچھی چھ لانا جین ویچ ہی آ کے لٹرین تو بنا لی بغیرتا جیٹری کٹری سٹنی اندر بہن ویچ ہی جانا کچھ حرم تک آبندہ میرا حبیب یہ نہیں تے ناراض پیا ہوں گا اچھا ایک گل اتے کرنا یہ دسو حضور نو صحابہ پیارے سن کی ایسا پیارے ہیں؟ بولو صاحب بھی گنبت تے نبی پاک ناراض واپس آ گئے تے سرکار وہ سڑ نہیں سلام کا جواب دیں نہیں آج جڑے ہیں انہاں دے گھر رسول اللہ کی تعلق راضی نے اچھا صحابی گنبد ناراض نے یہ سب کچھ دا بنیا کڑا ہے اندر تہ ہزور رادی ہو گئے تا کر کے مکان بڑا ایک مکان چ پایا کسی بندے واہ حدرتن بسری اللہ حضور دعا کرو آپ نے فرمایا اس گناہ ہاسٹ دعا میرے کوئی ملا آؤ جی کوٹھی بنائی حدرت دعا تشریف لا چلو دعا تو فرماؤ تو دی سے جا کے دعا دینی چاہیے دی اللہ تین شرم دے اللہ تین عقل دے اللہ تین نفرت دے حضرت حسن بصری نے فرمایا جاتی تھی میں دعا دے کے تیری جاتی شریف ہوا میں کٹھے کروں گار پیرا زندہباد زندہ باد سمجھ آ گئی نہ سجڑو اتھے پتہ نہیں کوئی کوئی تری بنیاں چکلے گھر بڑے پیر بیٹھے نے ڈوب نی پی, پی مرید بنیا بیٹھا ہے, محمد ابھی گنبد جا پیر بیٹھا کوٹیاں ہو ج نبی صحافی نلام کا جواب نہیں دتا نبی کی تعلق ہونا نبی پاک کا تعلق اس فکیر ہونا جنگ کی محمد اپنائی ہونی ہے جواب پیش دے میں زبان وڈانا میں خطاب کی جانا سمجھ آئی نیو خاص اللہ کہ میں کتاب پڑھیا ہے سلطان بہو سرکار دارے سنا نا سلطان باو سرکار آپ کا نو ظالم تاسب آخبی نے پیو ناریا تو فلان کیا ہے یہ سور کے بچیا موتے سے ماریا کر آلمگیر رحمت اللہ علیہ <تصفيق> علی. سلطان بہو مرید بھی ہے اور خلیفہ بھی ای. تے لانتی دے بچے انگریزوں دے پیچھے لگ کے اسلام کے آدل بادشاہ کردار کشی جڑے کر این ہیں انگریز کی کرنی ہو مستفا کریم عادل بادشاہ کی کرنی مذمت پھر انہ سور بچوں اپنے ہرامے پیو کی طرفوں کوئی لبتا ہے ہاں بڑا کچھ لبا ہے میں دو چار لفظ بولیں چاہیے آخد ہونا اس واسطے آخدا ہونا کہ اندر جڑا میرا وہ ابال ہے نا ابال وہ پھر تھوڑا جہا ٹھنڈا ہو جائے ابال اندر کافی ہے نا جی اللہ تعالی غیرت چان کے لانتی تھپ دتی فرمانہ حرام دہان پاگ اگل دن بندہ کھانا جی یہ ممبر دے بیٹھ کے آخی لاہور دی گل میں جناب قرآن پڑھیا نہیں اوتے میں کہ وہ کتنے میں کہ شاہ ربا مسلو مسلے سونا فرما جاتا مکلف بنایا گیا انہیں تورات نہ کیا کھوتے وے نے جڑا کھوتا دفتر کتابوں نے چکی پھر فرمایا تو نہیں بے بے کھوتا فرمایا جیتے بند ہے چکی پھرنا وہ صرف کتاب پتا نہیں چکی پھرتا باہر سمجھ آئی کہ نہیں آئی جلا جڑا اللہ تعالی نے جانور پیدا نا سوری تے بل تے بگیاڑی جن شاہی ہے کھانے پی تھا اس واسطے پیدا ہوئے دیاں دیا آدت سمجھا کہ جہاں اللہ بندہ آخو سور سور دلہ بھئی ایک مادی سور دی سات سات کتے لائن لائی کھڑے ہوئے سور کے نہ ہوئے تسا ویکو بازار چیکو بازار چکول وال فوٹو ایک کڑی ہو سی ایک منڈا ادھر موڈا رکھی بھٹا ادھر رکھی بیٹھا سی مشت ہوئے سور کے نہے یہ جب سور آخے گا تو اللہ تعالیٰ دی حکمت کا وہ پھر لحاظ پہ رکھنا اس کی متحر ہوئی سور مجھے بنایا جا رنگا انج بنے ان سور آخو کتا ہے لڑتے ننیات لڑنا کتے آخ دے کہ نہیں آگے گدڑ درپوک ہوتا ہ نہیں ہوتا جہرا بندہ دیکھو ڈرپوکا جی دیکھو سالے میں خدا دی مخلوق تے ظلم کرتا ہے. آخو بگیار آخر تسا بھی آخر چلو میں آخا تو ناراض ہو سو نا ہوں تسا بھی یہ مبارک کل مکہ چھٹتے جو فلا جا بڑا شہور ہے آخ مطلب یہ نکلا یہ تھان ٹکا ویگ کے وہ جانور آ جی تھبدا ہوتا دیا کرو ہاں اج تسا یہ ہے بھائی تسا اپنی رن اپنے oh, <laughs> oh, okay. بالوں آگ چڈ دو میں خداڑ فول دو دشمنوں آگ چڑھنا ہر کھیل کدی مرچا چوکھیاں پا پوے یا پوری نہ کیونکہ مبارک بول کئی بول ہی چڑتی کھوتی کرانے آگ چنی پتر خلاف چلیا کھڑا ہوے پکا بھی آخر اپنے آکے, آکے, آکے, آکے. بلا گل یہ بھی تینوں ناراضگی آر اپنی خاطر میں آدا رسول کو سبحان کو سمجھ آ گئی نے سدکے جاوا قبلہ میرا پیر گا سبحان اللہ سبحان اپنی کتاب مبارک فتوح الغیب شریف اب شریف ہاتھ عربی عبارت پڑھنا تو مطلب سمجھانا بیانہ دنیا عدم ہس الادمت لے آج مکا الغیب شریف دنیا دا حال بیان بندے اپنے مریدا کھد دنیا مال مل توجہ نکلے ولاش بننا ہے بننا نا ہوں سن لو دنیا فی جگہ بے سینا تیل میں نک وکن کمرہ انسان لگائے بل براد بادی تنسوت بادی تنسوت فت گسر کا نت نہیں فہدیاں سی نتے انفک اما یو میل ولذاتها فتنجو منها ومن عفاتها ويصل إليك قسم قسم قسمك منها قسمك منها وأنت مهنأ قال الله تعالى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا تمد لأينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم سهلة الحياة الدنيا ہم فی کئی ابک میرا گوس فرما امرید کوئی قادری بن گئی کوئی سور وردی بن دے کوئی نقش بن دے یہ سب میرا گوش بنا توجہ کر آپ سارا فرما د پر مار ہات اپنی اپنے باطل دھوکھیا زہران دے ایک قتل کرنے والی مکا ہے لوگوں کے دنیا داران دے ہاتھوں میں پی ہوگی ہاں ظاہر ویخن اندر، زہر ہاتھ لانے نرمے بڑی جناب والا نرم لگتی لیکن اندر زہر ہی اس کا ہاجی نال برباد کری آئی ہاں اس قدر کر دی ہے جی سر مغرور ہو کے گھر ہوئے دھوکھا کھانے پیار کرے آرما جنیا دیکھا فرمایا کسی بندے کند پخانے کے اتنے بیٹھا لے کے توجہ کرتا گند پخانے سے بیٹھا لے کے اندر سکر کھلیا ہوے ہی بدبو ہا اور ہر پاسے کند کی اٹھی کھڑی ہوگی فرمایا جب نال گزرے گا دیکھے گا نگاہ پہ بھی فور نظر ہٹا گا نک تپڑا رکھ لے گا دیکھنا اتنے گوارا نکلے گا سرمایا جفرت کھا کے دور گزر جانا ہوئے ہاتھ جنیا کی رونق ویخے نک بند کر لے اکا بند کر لے سمجھ لنگے بیٹھے نے بیٹھے نے ہو جا جو تقدی لکھی آئی تینوں مل جا اور ملنا بھی عزت د غوث مڑ گوشت منع ہے کو بندہ نہ مزار اگر گوش پاک گل سنو سائن برباد جی قومتی بچتی ہے جیڑی اپنے بزرگ دی تعلیمات نو اگے رکھے اگریز جو بچن گے وہ اپنے وڈیا چڑھنے گے ختری بچن گے وہ اپنے وڈیا چڑھنے گے سکھ تھا بچتے ہیں وہ اپنے وڈیا چڑھتے کوئی تیرا بھی وڈیرا ہے کوئی نہوارس قوم ہے ہاں یہ کوئی وڈیرا کوئی نہیں اوتری اوتری قوم جان دو اتری جہاں کا نہ اگا نہ پیچھا کوئی اگا پیچھا نہیں نا وڈ ہزور پاک ہزور صاحب نے تعلیم تے ساری انگریزوں بری پی کوئی کنجر کا پوت نکلسن کے حوالے دتی خر ہوں جس قوم نے نکلسن کے حوالے پڑھنے نکلسن ماں سوا سی لاڈے باغ سے جن سائنسدان نے سارے دلے سارے دانی سارے شرابی سارے چھٹے فوکے آرام دے ایک نمبر لونڈے بعد تاریخ پڑھ کے وی اگر تاریخ دے دن سائنسدان بندے کا پت سابت ہوے میرو کی کر کے کتیاں کتیا گیا ترف ہی وہ وی کنائی وہ نہ ٹوپی بنائی انہیں چھوٹ پلا بنائی خدا کا بندہ جی خالی بناو لال وی بوںڈ جاند پونڈ جاندو ڈیمو سراکی چختے ڈیںبو ڈینبو جان دینبو تک چھت اٹھا نے سونا بنا سائنسدانوں آج تھی بنا تو ہوں خیال ہے چھتا جو مراد دنیا تو اکل ہی ختم ہو جائے سمجھ آئی نے تونکہ ویخنی مصنوعات میں بنا اے اے کنجر آپ اسلام نہیں آخر بنا شہ اسلام آخ بندہ لو پی پے بنا سکیا وے شکلاں وٹا وٹا کے پر کنجر کا پوتر آپ نہیں بنا سکیا سجنا <laughs> رب絼ت! بندے ڈل چیز بندے ڈلے وہ بندے آ تو فلاں شا بنا تو فلانی شاپ بنا تو فلانی شاپ بنا رب آخر بندے آپ بنا اپنے آپ کر کے میرا مدینے کا تاجدار محول یہ جدا جے دے دنیا دی ہوا ہی نہ ہوا نہ مکانے نہ بازار چو آ گھر چند آ خوشبو رحمان بھی آنی لہجے تو نہسر رحمان مل کے بل یمن میں پاسو رحمان کی خوشبو پہ لینا تو سمجھ آ رہی نے میری گل خوش دنیا بھی اتوں نہیں بیکھے گا مفتی میری آخر بولی پاگل چیزوں پتہ کوئی دور کتنے جان دیا پرانی دور دے کر بڑے کتے دے پوتر نی مفتی ہے بڑے سور دچے نے ڈیل آن تھی انگریز دی بولی بولتے آتے نا پرانے دور کی پا کے آخر ج بچہ وہ دور ہے سمجھ نہیں لگی اور لکھ زمانے کے حالات بدل مو منوہ دل کدی نہ بدلے دل اہی رہے جس دل مستفا پسند کرن کے اے دنیا پرست نہیں خدا پرست دل یہ دل ہی بدل گیا دل ہی دنیا پرست دل دنیا دا طالب ہے دل اندر عظمت دنیا ہے وقار دنیا دا ہے شان دیا پیا کہ پہ آکے پس ماندہ وہ ہے جس کے پاس دنیا ہو ترقی یافتا وہ ہے جس کے بعد دنیا وہا دے کے دی قائم رہے اور او سبب مسلمان دے دل قائم رہے جڑا مستفا پڑھا گئے آئی نے کر کے سجا کلندر لاہوری اقبال فرماؤں لا بولو جی سبح لا سا کلنڈر اکبال فرما سبب کچھ اور ہے سبب کچھ ہے تو جسے خود سمجھتا ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے سوال بندے مومن ذری سے نہیں اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا سے ہوا ہے تونگری سے نہیں ہوں سجنا گل سمجھے نہ کچھ سمجھان تو بعد اصل گل والا ہاں سارے پاک نبی دا دور صحابہ دا صاحبہ دادی انداز جنہوں نبی پاک نے آلہ دور فرمائے اصل آ زمانہ فرمایا مبارک زمانے کے اندر تینوں دنیا دی ہوا نظر نہیں آئے گی کسی پاس دنیا دی دو تینو نظر نہیں آئے گی ادھر اسباب وسائل نہیں سن لیکن بند مادی وسائل تو خالی نے روحانیت بھرپور نے اور جنت دیا ہورہ پچھا سکتی مرد نے فرشتہ پچھا سکتے ہیں ایڈے پارٹیزا فکرت لوگ یہ پارٹی آٹ والے سفت خدا بھی کر کے پاک ندیب ایسے ان سامنے رکھ کے فرشت آخر فرشتے ہو دسو کیا تیار ورگا کوئی ہے تھی آخری سو لا نا باوی سج ادھر ویک میں تینوں تھوڑا جا پچھا لے جا ایک نقتا سمجھاو سمجھاو ابلیس پہلا سائنس سائنسدان Oh, بالکل پہلا اللہ تعالیٰ فرمایا سچ کا کروا دم جواب نے جب دا خیر اللہ hey پہلا سائنسدان oh, بالکل پہلا اللہ تعالیٰ فرمایا شب کا پروادم انگلی سے جواب دیتا سی آنا خیر خلق تری بنار وہ خلق تم اللہ میں ترقی یافتہ ہوں اے بس میں ترقی یافتہ ہوں کیونکہ مجھے آگ سے پیدا کیا اس کو مٹی سے مٹی میں چ ماتا یعنی جس تو شاید بنتی ہے نا اس ما دیزاں جانی دنیا دیزاں ما دی چیزاں آگی ما دی شاید ہے مٹی ما دی مار دی ہا مار دی مادی سامنے رکھ کے آپ ترقی پروفیسر آخر گل تو تی پر جیڑا شجرا تیرا چشتی لبیا پڑھا تو تروفیسر پڑھا تو پیار کہ پہلے لوگ ویسی تھے پسماندہ تھے اب مادی اسباب وسائل سی ہر گھر میں ہیں اب تو لوگ ترقی آفتا ہے پڑھا تو سکھا تو تکھا تر اوتری کا تینوں پتہ نہیں تھی تیرا شجرا نسر کھن والے بندے بھی تیرا پیدا کاری چندے کرنا تمجھا سی میں لائی رکھا گا آدم پر نہیں پتا لگا تگا ابلیس کی مسالا تجھے کول ہو گے دنیاوی وسائل دنیاوی چیزاں آلہ ہے وہ ربت رب ربت آلہ نے ابلیس کو تعالی جواب لا دعا کیا سی فساد کرے گا جو فرشتہ مادے پہ دیت نظر رکھی جسم تو نظر تھی مادے تک فساد اگ پانی می ہا چارف نے اگا پوانی ختم کر دیں مانی پاؤ تو پی جی ہا پانی پہ انجی اڈا جی نہیں ایک دوے مخالف ہو فرشتہ ویکیاسی مادی شہر کر کے وہ لگے فساد کرے گا اللہ تعالی جی روحانیت رکھی تھی نا اس روحانیت دے روحانی تالا کی نگاہ روحانیت نو نینا چمکایا تے اپنے مادی جسم نو سمجھ آ رہی نہیں لیکن ہاتھ کی بلا جراسی ابلیس انہیں آخیا اپنا مادہ دیکھ کے وہ گاہ مادی اگلیس وہاں اچھا فرشتیا تو ابلیس کی فرق کی فرشتیاں آپ چنگا نہیں آخیا کسی جگہ رہے فرشت فرشت اللہ تعالی سوال کرتے رہتے ہیں یہ مڑ کیوں پیدا کیتے انہوں سرف اللہ تعالی تو حکمت سمجھنی چاہیے پلیس جی گل کی اس آپ چنگا سمجھ کے وہ دا مقصد یہ نہیں سی سوال رب تو حکمت پوچھا تحقیق کی اگ و تارا فرمایا ابا وسط بڑا توجہ نہیں فرمائی بولو چل سب حال اللہ خیر گل پی ہوں سکے توجہ فرماؤ معلوم ہو یا, ماتی چیز ویچ کے خیریت بہتری اصلیت میں یار ٹھہرا لینا ایکس دے شیطان دے اللہ تعالی رکھے روحانی پاک نبی سرکار دمانہ آلہ تابے آلہ دا آلہ کیوں لوگ دیے سن عزت والے سن सर, सर, भी भी करे जनाब कखलिया सर कख कख कख दीवार बड़िया ने मगर बिच बैन आए मर्द फरिश्त्या तो आला ने जन्नत जन्नत दूरों पछा सकने वाली बीबिया ने सजना तरजो फ्रमा ہوں اج کل تو جا ہوں ماحول بنے آئی ہوں ماحول بنے آخرے یہ آنتی دئی کہ اندر نیار مادی رکھے گیا مادی رکھے گئے اتنے خلاق نہیں نہیں ہر نہیں خیر نہیں ہیا نہیں کوئی صفت نہیں ویكھی جاندی اتنے ویكیا جا رہا ترقی یافتہ ہوا جن پیسہ چوكا دنیا چوكھی ہے بندے دیکھ بندے ملا دے بندے شیتان کا نمونا پیش کرتے ہیں اسے بندے فرش تو فران سن تا کر کے تعالی دا دوسر دیوانہ آؤ حضرت سی کے اکبر جو مال اپنا چکے مولا دے محبوب کی بار گاہ چھ درت جبریل آ گئے دانت دا لباس پایا جبریل میل نے نبی پوچھنے چبری نورانی مخلوق کا جس لباس چبری راہ تیرے صدیق نے اللہ دیر چال خرچ کر کے آت لباس پائے مولا سی ادا کی پسند آئی انہیں فرشتے کے سارا گواس الف ال سر میرے او ساڑی جنگ پلا كی ہو سڈے گالب ہو چپ آرام د dul <tries> mein جیڑا ولی ویکے گا دینا ہے سبقی اص مکار دچال گئے لنگر ولی دکھانے پر سبق نا سبک ولی والا نہیں سبق انگریز والا چنگا تے سور سکول پوترو پیر تے سویرے سکول نوترو وہ کجرا کدھر گلنا پیا وہ اصل دور آن دکھا چشتی تو کی اے اے اے حکومت بنتی نہ ہوئی بھیڈا بکری چاری سونی بھیڈا چار مینو تو لگ اگ گئی میں اپنا اندر بغل تو تھندار بن کے انگریز تھندار بنا کے پنگریز کا ٹو بنا گوارے وہ اگریز کا تابےدار بنے تو بکریاں چلا کے مستفا کی سنت ادا کرنا گوار جی نگاہ فیل رسول کی قدر نہ ہوتا آخ کہ کیا نبی بکری بےڈا چاری مستفا چار دے رہے ہزور دور صاحب چار دے رہے میرا گاؤ پاک میرا جدو آپ سرکار بغداد داخل ہوگے نہ اٹھارہ سال دی عمر شریف سی اللہ تخر آ گئے فرمایا سات سال بغداد دے شہر داخل نہیں ہونا آ جی نو نہ بدلی ہے اس نہر کے اتر رہنے میرا پیر غوث پاک سات سال نہر کے اتر سبزیاں ترکار دھوے لوگ جیڑے پتے دے ست سٹ دے سن میرا غوث او کھانے سات سال اس گزارا آپ سرکار دی کرتن شریف سبزی دے آسار ظاہر ہو گئے سن ان کے تے آپ ہو گئے سن جسم سبزی دے سراج ان ہو گئے لیکن ایمانیا دس روز سک لائن لقب اتنے سوکھت چار ہی کتو میں تو مجبور گڈیاں تیرے گند چ میں ہاتھ ماری پھرنا میں اگلے دن ایک چشتی آپ استعمال کرنا خلاف بولنا میں دا مومن معاشرہ جی بن جائے تو نال استعمال کرنا لوگوں کھڈن کی خاطر گند ہاتھ مارنا تو جب کسیوں گند چند چبیڑنا ہے لیکن وہ جاوکوف ہوے گا ہاتھ ماری ہے لیکن سیاح اکھے گا توجہ نہیں فرمائی چلیا قسم اساتی جکبرت میں گڈیاں جو ہے کوٹیاں پوترا بھی نہ یہ تو صرف تیروں کھن کی مجبوری نہ میں میں اپنے محبوب دے اپنے حضور دے دے کو ادا پوری کرا اٹھارہ ٹاکیاں لگیا ہوگی اوے او جی, ہو او جناب میں بیٹھے ہویے ہاں جی اوے چلیا ہودگی مولا تو یہ راضی بہلا رضی دنیا کی ہا بھی تو نہ آئے کسی ہاں جا دیکھے سامن بھی الفت پیدا ہو آخرت پیار کریے چڈیے دنیا دنیا بھی کچھ ہے بزرگ فرماندے نے دنیا دی حقیقت کی حضرت سیدنا سیدنا عبداللہ عبد مسعود رضی مسرو ری اللہ تعالیٰ جا رہے سن آپھی سن ایک روڑی کے روڑی جہے سن نک دے بھاجپا فرما دوں آپ کھلو رہے وہ فکیر وے کتنے نکاح رکھتا آپ کلو رہا روڑی دے آپ فرمایا جب نال آیا آپ نے فرمایا روڑی کچھ آخری پی روڑی کچھ آخری پی آر کی پیاس دی انہیں فرمایا یہ روڑی اب آس بھی کہ میں چنگے کھانے سام کھانے سام لذیذ چیزاں سینو کھا دیا ہے کھا کے یہاں میرے گند بنا چٹ دفرت میں یہاں کو میرے کو کرنے میں گندہ نہیں گندہ جلا دنیا کی حقیقت وی نا دنیا ساری کی حقیقت روڑی سے گٹر دی روزانہ زیارت کر سامنے رو؟ تے دے شخص دے شخص دے شخص. آ جانا روڑی تو سوا ہوٹیا پہ ہونا ہاں جو کچھ خمینہ ہے وہ گٹرا چھ سٹار ہوٹل ہوٹل سا سائنس کا کباڑ ویخنا بس اللہ تعالی کی تک حضور پاک سرکار جا رہے سن بکرے کا بچہ کچا مریا پیا کیڑے پائے بدبو پی ہزور کرامسن سکار ہے ہزور فرمانے صاحب آپ جی ہزور ارج کی ضرور جناب جانتے ہو. فرمایا اس دا کوئی تلبگار ہوگا ارج کی زور اندر کلبگار نے فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا کی قدر ترف اپنے نبی دے سبق سن لا جے سکول بال بھیجن دی بجائے ماسٹر پروفیسر نو جتیاں نہ نو مارے دکھا تو تارا الٹ کہہ دینا الٹ ادھر کچھ سبق کے ادھر کچھ سبق کے ہوں سن لے یہ مستفا کریم دا زمانہ سن لے اس زمانے آخ دن پسماندہ جدھر سڑک نہیں گئی کوٹیاں نہیں نالیاں نہیں بجلی نہیں ٹی ویا نہیں ہیٹر نہیں میٹر نہیں فرنیچر نہیں انہوں آن نے پچھاڑ رہ گئے وہ کیوں بات بیٹھ دانتی یہ سباب اسباب یہ اے بڑا ہے جیت نیا نہیں آیا انہوں نے پسما دے ان پاپ دوران چ نہیں سن ہوں میں پوچھنا وا یہ رانتیاں تو سوال کرگاہ جی پسما دے پاک دندر نبی پاک نے بنایا دن حضور سرکار دہا دا بہن چبا چاہیے انہوں نے پاک داڑے دن اس کا وسائل مواد نہیں سن پھر نبی پاک نے کیوں فرمایا میرا تو آ رب کسم کیوں کھی ہے انسان <تصفح> کس زمانے کی قسم کھا کھای زمانے دی؟ اس محبوب کے زمانے کی کسم جس محبوب کے پیران دی مٹی کی قسم کھدا ہے رب کسم کھاوے اس زمانے دیا اور تخ پسماندہ پسماندہ ہر میں دساں بیٹھے جی ای دنیا آئی بیٹھی دور دراز تو دنیا آئی بیٹھی کہ نہیں یہ پسماند ہے جرقی یافتہ یافتہ آرقی یافتہ نہیں کہنے لگا انہیں آخنا سارے پسمانہ میں اتے گل کی جی میں نو آخیا چشتی صاحب مہربانی آپ کی آپ پسماندہ علاقے میں تشریف لایا مائرو پسماندہ علاقے چ بیٹھا تو کوئی سو بندہ آ بیٹھے جہے ترقی یافتہ کنجر تھر سنگا ہی نہیں ہائی پاگلے ہائی پاگل دفینس دا علاقہ بڑا ترقی یافتہ علاقہ شمار ہو گزر بھی نہیں سکتے تو دور کی گل ہے کر رہے ہو یار فکر کٹے کہ سنا کہڑی گل سچ کی سنا دل چاہیے ضرورت کی فکر تو عزت کی فکر تو فکر لین آ بیٹھے ہو ہاں جی خدا کا بندہ مڑ سمجھ لو ترقی آستہ تین دشمن دو جنہوں آخد دسمان دو دین دے کے سجا نوڈی نگاہ چین کا سجا ہے اصا ان ترقی آفتا آخ دوسرے نو تیل تیلی لا ہوں سنو میں ایک سال دیکھ مسئلہ سمجھا यह दसो तीयो एक इलाका होने जिने बे रहा इलाका सारा कोठियां का हो हां बेहतरीन सड़क है चमकड़ शीशे वाग मकान लेकर इलाके अंदर जिने बे रही हो सारे कंजर होवन वालिम होनी होवन बैरत होवन बेईमान होवन छुले होवन ईमान दसो धी निगाह में इलाका तरक्की याफ्ता निगाह یا خدا رسول کی نگاہ وہ بندیاں کا علاقہ یا سوراں کا علاقہ ہونا سچی بولیا ہوے جہاؤ دین سکری بلتانی جیسے ہوئے علی شاہ جیسے ہو پورا علاقہ مکان انہوں کے ساتھ ہوا کے کچے ہولیاں کچیا ہو چھپڑ کھڑوتے ہوتی ایمان دسو کیا ضمیر دل یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ تا جی کرے گا کہ یار اگر انسان بستا ہے تو اسی علاقے میں کیوں نہ ہو اگر پہاڑوں کا کٹن راستہ بھی ہمیں باہر چلنا پڑے ایسے مردوں کی زیارت تو ضرور کریں سبحان اللہ ساڈا دل فیصلہ کرے گا کہ نہیں کرے گا آتے مالی امتیاز کا دور بڑا فتنہ ہے بزرگ فرما بہت بڑا فتنہ ہے ایک بزرگ نے بزرگ میرے شاید نے میرے شاید جی نے روبائی لکھی ہے وہ اس موضوع بالکل مناسب ہے تو میں سنا ہی چاہو پھل گلاب نظر دن اکاں گلاب نظر دن دریاوا کے پانی شراب نظر دن جدوں دا پیسہ عام ہو گئے تلے بندے نواب لگتے नहीं लगिया तो कंगर बंदा उनके कोल पैसा चोखा माल चोखा गड् वी बंदो नहीं कि वेखना कि बंदे के पुत्राला कम भी इसे चाहे कोई शह नहीं वेखनी गड़ी गड़ी। और सुन ल اس کا نقصان کی ماڈی وسالو ماڈی وسال سیاسی وسال کی ترقی کا میار سے سبب کرا دس کا نقصان کی ہے بربادی تباہی کی پہلے نمبر تے ایمان تے توٹ بچتی ہے کہ کاف ہیں دی زندگی مالوا والی نبیوں دی زندگی ہمیشہ سادی جدو آخر کا تسماندہ وہ جتے ماگی وسائل نہ ہو کافرا کو لستا وسائل تو ترقی والے تو پھر لازمی نتیجہ نکلے گا کہ کافر ہو گیا ترقی یافتہ نبی ہو گیا تسمان ایمان دیا ختم ایمان تیس چیز کا نام ہے کہ محلہ سمے کے جانور تو پکڑ دے کو پترنے اور مومن حضور سرکار دا غلام کا گلام زمین تروہ ہوئے حضرت بلال وانگو تو سمے کے ارستے تو افسلے لون پر تیرا اللہ اکبر نعرہ رسالت قرآن کے مخالف قرآن مجید فرمائے الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مولا فرمانا ہے قسم زمانے کی سارے انسان خسارے نے ہے بردادی رچنے آ منواہ میں اسمال ہاتھ مگر وہی لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل اچھے کیے توجہ نے فرمائی کیا مطلب قرآن صاف فرما لے ایمان اور عمل صالح والے لوگ آئے جلدی ترقی پا گئے فلا پا گئے باقی بات ہو گئے جنہیں یہ سبق پڑھیا کہ جن کے پاس مسائل ہیں واقعی وسائل کتے سیاسی وسائل نے سامنے سور دے بچے نے کافر نے دانی تے ماں نال مراپ کرنے والے نے سور کتے بلے کھان والے حرام حلال, حلال دی تبھی بھی رکھ یہ شہرا لوگ ہیں وہ قرآن کا ہو گیا منکر قرآن کی کا مقابلہ تو قرآن کا منکر کافر والا موبائل نہیں ایک بربادی تے آئی جو ایمان گیا اور دوسری بربادی شوند. دوسری تباہی جدو یہ معیار بنایا جاوے تو ہار بندہ توجو ہر بندے دی کوشش ہوں پھر کہ میرے اے کو اسباب اے ہوئی وسائل آنا پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ انسانیت مک جاتی ہے شرافت دنیا ہے شرافت کدھر روے کو شریف بننا چاہے تو شریف بنتا مال نہیں کیا قسم خدا بھی کر کے آنا اس وقت گزارا ہی اور جی بندہ حلال حرام عزت دین ایمان اپنے بچاؤ کے چکر مطلب خیال چے نا تو اس لیے تو گزارا ہونا اے جڑے ملان دین ملان بیٹھے نے اے ہوں شوکت سیال بھی ہو رہا کازمیاں دنوار لوگ مدرسے والے کازمیاں والے یہاں فتوا لکھیے جڑا میرے لکھا نا وہ تحریر لکھیے میں لکھا سکے دی گلیکسی پبلک سکول تھے دیہڑی روڈ سے اے یہ نیاز احمد بخاری میں تاقی بندے اٹھا سکنا تاما سجاد کا ڈرامہ ایندا کالجن کا میں سوال لکھا اور میرے کو اشتہار بھی پیا پچی روپے ٹکٹ لگی جن دا جن تھی ایلجن کا ڈراما اور اسی دن ان لوگ سی یو می ردا انوار لوگ ردا ادھر سی یوں میں کنجرا ہاں جی یوم جا یوم ضرور ادھر سی جناب میں سکول جاب اشر ہوا پہ ای سارے رنگوں لوگوں کے پال سارا کچھ ملتے وہاں لال ماگو من کی لکھا او کٹ نہیں انہوں نے سروے ستا پہ میں نے لکھا آپ کو ایسے کسی موقع کا سن کر مشکات باب فضائل عمر کی وہ حدیث یاد نہ آئی جو ترم سے منقول ہے تاریخ دس سفیا پھر رہی ہے پورے ملک اور آخر کہ چشنی ما کواب دے میں انج جواب دیتا ہے اس کا ایک سفے دیا دس کسٹیں میں بنائی ایک سفے کا جواب دس کسٹائن دے उला उनका जवाब वल जवाब ज़्वाद इतने पे है यह मैं एक गलत प्या सुना सियाने आते ने एक देख देग के दे एक चावल चखी है ना हाँ तो सूर दी देग की एक बोटी मैं पे वा सूर की देखल पुत्री गल लिखी खड़ी کہ ایسے موقع کا سن کر کیا مطلب کہ کی ڈرامے تے فلما اے رسول اللہ دی حدیث کے مطابق دل کی اے ایمان دسو کسی موبائل کو نہ پوچھو اپنے ضمیر دا فیصلہ کرو تھوڑا دل کی آخر اے ڈرامے اے فلما جو کچھ ہیں نبی پاک دی حدیث کے مطابق بس ان ایک کو اسی گل کا لے بس میں جتے میں ہوں دے چاہیے کوئی نہ کرے گھن دے دیکھ دے. ہو رہی اتنے یہاں کو ملک سرفراز ملک سرفراز صاحب بیٹھو ملک والا خواہ مراد والے خوہ ملک صاحب رنج لے سکتے میں یاری مان دسو ہوں میں وزتی لوٹ تو کون سی ہر مومن آخر <تصف> فلم ہزور آدیش کے مطابق سمجھے گا کافر مسلمان آئے آئے اگر سارے اسلام ہے جی, سارا کچھ سا اسلام سا ہے پھر کی؟, کی اسلام ہوں میں جب دے سنا کے منہ تک تر پھر بھی خاطر ہو میں تھوڑی وضاحت کر دینا اندیر نے حدیث شرح اربی تے پتہ نہیں پڑھنی نہیں یا پڑھتے تے تو سمجھتے نہیں سمجھتے نہیں تے جان بچھ کے میں یہ دعوت دینا وہ زل مو کم از کم اردو شرح مفتی احمد یار گجراتی صاحب کی تے پڑھ لیں گے اردو شرح دے کے میں امشکار شریف کی شرح مراد مناجی مفتی احمد آٹھ. جلد. جلد من دا مطلب مانا سمجھن دی بجائے اس لانتی نے اسمان چنجر خانے لیکن میں کم از کم اور نہیں. کہ اردو کتاب کا نام یہ لینا جہی آم تھو بازار نہیں آئی روایت سفا سنو مفتی صاحب کا بیان اہی گل لکھ کے نمبر سات تین سو ستر لکھ لو تین سو ستر نمبر اٹھ تین سو ستر تین سو اکتر یہ سلسلہ شروع ہے اکتر بہتر تک گل جا رہی ہے ایک کوئی شاپی, چھپی چھپی اٹھان جلدی جب مرضی گے اٹھویں جلد سفا نمبر یار اگر میں نہ پڑھا تو میرے خیال سے مناسب ہے کوئی تڈے چ پڑھ سکتا تھا. نا, نا, نا میری گل سمجھو نا میری گل سمجھو ہو ستا انہوں دا کوئی گزاری اتنے بیٹھا ہو تو بیٹھ وہ آخر نے اپنی طرف پڑھنے بیٹھے رہی رکھا رکھ چلو ٹھیک میرا آ تول منا جی شرمشکار مفتی احمد یار صاحب کی چاپ لکھو مفتی احمد یار گجراتی صاحب کی شرمشکار خیال رہے مفتی صاحب لکھ رہے ہیں سفا نمبر تین سو ستر خیال رہے کہ جانج کے ساتھ دف وغیرہ ممنوع ہے جانج کا مطلب سورتال تال کے نام ہے ایویں کڑکانا بےتکا ہو جائے گا جانج بغیر جانج بلا ضرورت کھیل کود کے لیے بھی ممنوع اگر خالی کھیل کود آستے ہوئے تا بھی ممنو اجازت ہے اگر شادی ہو رہی ہے نکاح دعلان دی خاطر بے تکا بغیر سر تو کھڑکایا تا جائید ہے تاشا بجانا جائز ہے لہذا اعلان نکاح روزے کے افطار یا شاعری کے لیے یوں ہی نازیوں کے لیے دف بجانا جائز ہے یہ تف جان سے اور لہو بلاب سے خالی تھی لہانا جائز تھی اگے سونے لوڈی پر نہ تو پردہ واجب ہے نہ اس کی آواز عورت ہے چھپانے کی چیز ہے لونڈی جڑی ہوتی ہے لوڈیاں جڑی ہوتی ہیں یہ تف ہاں اسے اجنبی شخص دیکھ بھی سکتا ہے لونڈی تو اس کی آواز بھی سن سکتا ہے لہانا یہاں یہ اعتراض نہیں کہ حضور انور نے اجنبی عورت کو اجنبی عورت کو کیوں دیکھا اور اس کی آواز کیوں سنی نہ اس سے مروجہ ناچ گانے پر دلیل پکڑی جا سکتی ہے کہ اب آزاد عورتیں بن سور کر گاتی ہیں یہ حرام قطعی ہے اس حدیث سے بہت لوگ دھوکھا کھا گئے ہیں انوکھا کھان آئے بائیمانہ درچ ان لو مارے شوکے یہ سر فہرست میں اور جہی یہاں زالم دماحشا پاک کی گل لکھی ہے کہ ویکتی ہسن مفتی صاحب انہ کا نکن وڈیا لکھا ہے کہ اما اس وقت جدو پاک وہ ہے سی مسجد کے اندر گتکا پہ کھیلتے سن ہبشی لوگ گتکا گتکا جان جو گتکا یا ڈنڈے مطلب ایک دوجے کا بار بچا پلتا جنوبی نے پلتھا پائے جنگ کی تربیت آستے مسجد رسول کے اندر ہبشے لوگ فرما میں ربی پاک سرکار کانڈ شریف کے پیچھوں لک میںتکا ویکھیا ہوں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ جس وقت یہ واقعہ ہویا ہے نا اس وقت غیر مردہ کا غیر عورتوں ول ویکنا اس کی ممانا تے آ چکی سیا سی. مسلا عورتوں کا غیر مردوں دیکھنا اس کی ممانت حال نہیں ہوئی یہ تو واقعہ ہوا جب ممانعت آ گئی ہے پھر اما ایشا ہی مشکات فرما دیے اما عشا فرما دی جدو ابو میرے حجرے کے اندر نبی پاک دفن ہوئے میں چہرے دے پر نہیں تھاپا اپنے برتن میں اپنے ساپا سا جب ادو پتھر پردا کروں میں سام میرے پاپ دفن ہوئے جدو عمر بن خطاب دفن ہوئے فرمایا میں چہرے کے پردا پا میں جانی عمر مینو امر تو آیا عمر پاک جیسا پاک قبر دفن ہونا ہوجرا ہوا رسول اللہ ہے نا یہ بھی پاک نبی والے سران فرمایا اور ایک قانون ہے نبیوں دے جنازے اٹھائے نہیں جانے نبی جتنے بھی سال فرما اتنے دفن کی جرکار اتنے دفن کیا گیا کمرے کام پہ کن وار بی بی کے اندر جاتی ہو فرمانیاں جب عمر دفن ہوئے میں چہرہ چھپا کے جان سا عمر تو لیا ہوں میں زیروں پوچھنا نظر پتہ نہیں لگتا کہ اگے روایت کہ شراب ہلا لے بات خرام ہوئیے ہر بے مان جا آپ سمجھ نہیں تو لگی پاک دے پاک دے غیر بندے بھی جا کے پردا حضرت میں دوبارہ تھا میں ادھر ارادہ کیا اللہ تعالیٰ کڑا نتارا کہ حضور پاک سرکار کے چپ رہے حضرت عمر نورت آ گئی جنہیں خیال بھی کیا کافر ہو جائے گا قدرت عمر کے پیلے جیت ہے گیرت مستفا حصہ میرے کملی والے چپ رہے امر کیوں بولے ایک تو کبھی دسنا چاہتے تھے جنہوں نے گلام ایڈی غیرت والا ہے آکا کا کی حال ہو سی اور دوسرا میرا ابیب اس واسطے چپ رہا ہے اس واسطے چپ رہا ہے کہ یہ نہ آمر لوگ یہ نہ آنے نبی حکم اتروا کے سختی کرواج سنو ایسے مشکلات کنجر ملا لاکر میں قتل جوگا کون میں کر سرف آ اللہ یہ تلوار چوکھا کام کی سنو اے تی چون. کنجر ملا لاکھ قتل کرے کو میرے کو باہ میں لا دیتی یہ تلوار نہ ہی چوکا کام کی جاتی ہے میں ماری چٹی جانا تو نو آکھیا آخیا اٹھ کے بخا ملتا نے چی جنا مارنا چیشتی تھان تھان بھابیا کے خلاف بھابیا کے خلاف موضوع لا میں کچھ لو میں کام کر دے کو جا نکی پی شروع کر دیا بھابیاں بھابیا جی من میں دو چار موضوع بھابیاں لا چڈے نے دو نال ہی مار چڑیا فال لاؤ فضل لا میرے علاقے چن سو گیا جیسے جاؤ لاہور بابیا پتا کرو آخ چپ سی سی کرتا یہ ہوا جیتے جاؤ بابی کہیں بابی آبھی تین سنا بابی بھابی بابی تین جدو سنا د وہابیت مر جائے گی دیوبندیت مر جائے گی تشیع مر جائے گا یہودیت مر جائے گی عشائیت مر جائے گی صرف ہاتھ, ہاتھ زندہ رہ جائے گا سنو یہ سور ملوڈیا اے روایت نظر نہیں آئی مشکات مشکل نمبر پانچ لکھو صفحہ نمبر انیم سلامت انہا کانتر اللہ اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں مونا فتح خلا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اح تجب سکول یار رسول میرے مستفا حرم کی عزت کا مقام ہے میرا اچھی بول سب اللہ ایک کنجر میرے پاک نبی بے ہر پاک نجریا دار را گئے یہاں لانتیاں کے بوٹے میں بنا میںفا دم پاک نہیں پاک نام نہیں بیان کر سن کر بار بات کر دیا رسول اللہ کول میں پا کے بیٹھیا تھا مائے ابد اللہ نے جب من چپ جاو چھپ کل تو یار رسول اللہ اما مسلم فرما دیا میں یا رسول اللہ السا ہوا ارما کیا وہ نبیوں نہیں ارور <اندحان> نہیں> فرما دے رہے <دے> کیا <كیانو> تسان بھی نبی, نبی <نی> آ <دے> تسا تو انہوں <تحرمان> دیکھو <دے> گیسا <دے> بھی رسول نبی نہ <نا> نبی <بے> <بسا> پاک اپنے گھر پاک دا ادھر ویخنا گوارا نہیں مماناہ کھیلتے سن ہکشے والے پاک چو کھلو کے وہ ویکنیاں پہا دچکے جی ممانات تو بعد کی گل سی صحابی نبی نے نہیں ویچن دے ہمشے والے ویخن د معلوم ہوا آ کام اتر اتردا وقت رکھا اس وقت کی گل ہے جتوں ممنو تھی جب ممانات دا حکم اچھا آئے ندی انہیں سہادی نوار روم کے شہ کو حدیت کٹے کر ملہ مستی کٹے کر سائزاد کٹے کران کر رکھا اور اور چشتی نبی پاک دے کلے ہوں تصو جی بےزتی کی رسول کے خاندان کی خلور دی تے فلمی کنجر سکوے فلموں دے ڈرامے تشریح دیتی جی مستفا گھر والوں نبی پاک سابت گولی کا بڑا نظر لے کے سڑا دار تو گالو کر کے تھلے سٹی ہو. Yeah. پتا نہیں. اس ظالم نے انہا گال مستفا ہرمپا پہلے ستر ہاتھ پائے گل ہوئے فلمی کنجا دی گل ہو سال دل سارے ہاتھ بد ندی بد نال چھاٹا کڈی بیٹھی چھاتی کٹی بیٹھی باہر کٹی بیٹھی منہ منہ لا کے پھر آختے کی نے اندر بننے والے تیو آما ایشا پاک نہیں تھا آدمی یا کوئی اخیر ہوئی پی خدا بھی کر کے مرتا ہو چکی مر چکی لانتی بڑھ گیا ہر میں بولی جا رہا کئی دے بچے آن گئے یہ دالا کھڑا رہا دالا کڑا رہا بس سوار دا بچہ تو میاسی نے پال نگ لانتی میرے گائباریان گائباریان امتی رہتی کونی متی ہے جن مستفا ڈرت نہیں آ رہی وہ ہے پوچھنا وہ سبق کتنے گیا سارا السمت جن کے گھر میں کدڑ لاتے نہیں کدروال جانتے ہیں کدروں شانے کھول دیا کتاب کھول خاتمہ جنا خاتمہ چنا ہاتما جنا جن ماد ملت آس دمانے کی فیشا رکھی عورت اتنے تک ڈولے کھلے ہندو سکھا چوڑے ہر کسی کے نین کلو والی ورہ اڈا بغیر باہ پڑ کے دکھا جی آدھا تھی آپ تو اگے ہو وہ اگے چلا پیچھے چلنا وی آ جنوں کو اچھا پھر یہ جنیا کشتی ایگیاں پھرتی سفیا سائشا سلام کر کے اے جو کر دیا پہلے بھی عورتیں مسلمانوں کی ہی کر دی بی ایسے ہی کرتی تھی بھی آپ ہزور کی ایسے ہی کرتی تھی ڈوبری مردیا تھا زمانے دیا کشتی لنڈیاں ہزور سرکار کے ادارے ملا تو ہاتھ لیا کی سمجھ آئی نہیں گل ہے اچھا جاری جاری جاری, جاری, جاری, جاری, جاری, جاری کلما محمد پاکہ پارو کلمہ بنے گا کرسمس کٹے کٹیا کیوں پہ دس وہ مادی وسائل ہر کسے جو بڑے نے بابا ماں بھی مسائل ترقی آتے ہیں سارے کچھ ترقی لین لگ پے ہاں بہیمان بڑے ورنا کیوں سے جی کمپیوٹر ہونا چاہیے کم از کم قالین ہونے چاہیے کسیوں پر بیٹھ کر پڑھنا چاہیے یہ ہمارے جو پیچھے تھے وہ پیر چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھتے تھے وہ تو پرانا تھا اور نہیں تھے وہ سارا ہے دنیا داری فلائی جانا کی کا دری پہ کٹتا ہے کرسمس کا کیک اور سارے سکول والے کٹتے سارے ہوں بولنا سارے کرسمس کےفک آ کرسمس والے دن کرسمس ڈے جان دے, دے نا وہ دن ہوں پچی دسمبر اس دن عیسائی سمجھنے کہ خدا کا پتر حضرت عیسا جمے انہوں نے اما جی سا مریئم پاک نوز بلّا خدا کی گھر والی بھی انہوں کا کیج کے کیک کٹ دیں سمجھ آ گی یہ چیٹا کفر ہے یا نہیں ہے لم جلد والم جلد ذات اور اللہ تعالیٰ نو بت پرستی ازب نہیں جیڑا اس آتا جاس آخر اسب آش مکے دے مشرق آخر سن مکے دے مشرق کہ فرش خدا دیا دیاں اللہ تعالی نے فرمایا تقا دس سماوا قریب ہے کہ آسمان ایڈی بکواس ہوں وہ چوڑے کردا کا پتر آخر سارے تھکولی اس دن پھر شریف ہو گئے کٹے کے میں پھر آخر سر مت پی آئی ایو نہیں بیٹھا سنیا نے آک پیکٹنگ کون کھولنے میں کرسمس کی تقریب میں تاریخ ہے تصویری تاریخ تصویری البم اس آپ ہے آ بچپنے تو لے کے ہو گڑ تک کرسمس کی تقریب میں ایسر زب احمد کون ہے پتا سات خیر مکلو نا ہاتھ میں یارویں ہر میں داتا کا لنگر ہر میرے چوڑیاں کے کلا لے پی اور چوڑیا کا گورنر پنجاب خالد مقبول اور بشپ آف لاہور کے ساتھ کیک کاٹتے کٹے کےکلا خود دیں میں کتا پی کرنا اور سنو ہوں میں کل جی اگلے دن میں جلال پور بٹیاں کی تمام کرنا ایمانسو جہاں مولویا کو پھر جائے کٹیا جاوے یہ اس محفل جان گے سچی بولو میں جی گل کرنا پیا تو ان سمجھا واسطے مثال میں دینا پیا جی یہاں آکھیا جاوے کہ یار یہ حرام ہیں پھر تالیاں مار کے کٹیا جاوے یہ اتے جان گے تے اینا نو کروڑا بارم دہو نافر نہیں بننا ایک جتھے رب نو گال نکلتی ہے جدو آخو ہے وہی جیٹا بندہ گیرت گا کے جاگا مسلمان جناف رب نو گار کچھ گیرت نہیں آتی سورا چاہیے ساری عبادت بنے گی سمجھ آ گئی نی है, है, है, है, ये ये जा जा रही रही तरक्की तरक्की हाल पहलो आख अंग्रेज भिनाह तो नहीं रोकण देंगे हूं इथे नहीं रोकण उठ के आओ मुजाहबा आ नवा वाकया सुनो इतने सामने اپنا تعارف کرا چاہیے گریب سیکٹری لگی چھوٹا سارے چڑھیا بہن جا رہی بندے گرا روکیا ہے موٹر سائیکل بندے بان پکڑے ہم سفر دوست ہے وہ گھنٹے پولیس بولے نے تقریباً شاہجمال واپسان لیکن گم ہو گیا کی پتا خیر مر گیا اچھا کوئی وہ بندہ تقریبن یہ جی نتیجہ نکلے اس نو آخ گا ترقی آفتا بنے پہ جی روک دار حقوق بل پاس ہوا ہے کیا سارے ترقی نہیں انہوں نے بل پاس کہ عورتوں کے حقوق نہیں یہ عورتوں کا حق ہے جو مرضی کریں جڑا روکا اندر یاد رکھا گے بھائی مسٹر جناب کے پاکستان کو اور یہ سب کچھ کیسے ہوا یہ آئین کے مطابق ہوا کیونکہ آئن جمہوری ہے جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکثریت جس طرف ہو جائے وہی قانون ووٹ اسمبلی زیادہ ووٹ سن انہوں نے آخری ماں جردی لگ جائے ساری بہن زیادہ ووٹ اس پاس ہو گئے انہوں نے آخر ٹھیک ہے ساڑی بہن جاضی کیوںکہ ووٹ ادھر جا دیں ہوں جی تھوڑے سن روکنے آ نہ اپنی بہن سو آیا نہ اخیر پاس ہو گیا ہاں جی وہ کھلے دل والے سن ول والے سن ترقی آپ آخیا بابا مان دسو او میرے مالک تے آخ گا اے مسلمان نے ترقی آستا جڑے آپ آخر والے ہیں آخے گا مسلمان کان حرام کے حل کا بنا وے اکثریت رل کے حال مسلمان آ تینوں پتہ نہیں سڈا دین ہوتا ہے آئن نہیں ہوتا سڈا دین اخریت بھی نہیں تو ایک دو نہیں یہ کسی بندے کا بنایا ہی نہیں بڑا ہی اللہ نے دیتا ہے, ہے. آئن کفر رانت روکنے جناح شوقی ہو رہا. اینا یہ نظام دا دفاع کیا یہ سارا کچھ اس نظام کے بچا یہ چلاو واسطے اس شامل ہونے اسے ٹھنڈے ٹکر کھانے رل کے سارا لکھا میں چاہا سو ایک زندگی ایک گل ایک بندہ بے روکی دے دے بے یارو ایک جی. کی خاطر لانتی بن جائے یار کوئی انسانیت والی گل ہاں یہ شاید واری کیونکہ اتنے کوشش میں نو وقت زائی وقت اخبار وقت اخبار کدو دور اے جناب ملتان والا دے وقت بیس اپریل دو ہزار سات پہلا ہے ہاں بیٹھا جی دے پہنجے تربوز دے منہ والا اچھا دورو ہو شوکت والی کتاب کر رہے ہیں قاری کریم بخشید زفر اقبال قادری امردہ قادری دلخر مدنی جبیر قادری قبیر والا فیاض حسین چودھری ملک قبدستہ معصومیر اور جب شدید علی خان اور تاوللہ بیٹھے ہیں نوائے وقت فوٹو ملاد مصطفیٰ کے ذریعے ملاد مصطفیٰ کے ذریعے تعلیمات نبوی کو عام کیا جا سکتا ہے شوقت شیا نوائے وقت نے ہمیشہ فروغ دین میں اہم کردار ادا کیا ہے کبیر کبیر والا میں محفل خطاب میں کی تھا کہ نوائے وقت نے ہمیشہ فروغی تین میں اہم کردار ادا کیا ہے تھوڑا سا اہم کردار میں <تصفح> میرا نا کا اسلام کی خدمت کرتے ہیں اے اخبار نوائے وقت دائیا وقت اخبار کا اتلا سفر ہوتا میں ویک لو فیملی میگزین خاص دیکھنا ہوتا ہے آ جڑا بچوں فلموں کا سفا خاص ہے آج کا بدماش دو نئے گانوں کے اضافے کے ساتھ کون سے سین میں کرن سین میں نئے وقت والے یہ اشتہار دے رہے ہیں کہ کرن سین میں آج دن سے دو کامیاب ہفتہ مرما جاری ہے ہال ٹکٹ پندرہ روپے دین کی انتہائی خدمت ہو رہی ہے دیکھ سکتے ہیں جا کر دھڑکتا ہے دل دگا باز محبوبہ کیوں تم سے اتنا پیار ہے رادھو شرما میں آج دن سے ڈبل پروگرام ہمرا گیت مالا اے ننگی رانے سارا کچھ ننگ ہے اچنا جی سو کے سیال کے نزدیک اسلام کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں بڑے عرصے سے ہمیشہ سے اتے جڑے آ بیٹھے نہ بیٹھے نہ میں جاننا جڑا بے مان بندہ ہوگا وہ پچھا پیچھا دے بولا میں بھی نہ اللہ کے فضر لال جی یہ ہوں منع آے نے یہ گل لوا تو تقلیم کرنے والے کیوں بندی ہو ہاتھ کھڑے کرو جنی ہو باقی نہ کرے سمپرچ ہاتھ کل کھڑا کرے ٹھیک بعد میں دیکھ لیا مر پوچھا نو مرچ پڑنا کوئی اچھا اچھا اچھا ملتان مذر سعید کازمی ایک بچے کو حفاظتی کترے پلا رہے ہیں پولیو کے پولیو دے قطرے بکھا مینو آ پولیو کے قطرے دیکھ لیا جی جی آج یہ پولو کے کتریاں کا مکالا وہی یہود وہی نسارا جن کے بارے میں خدا فرمائیں تم سس تم ہسر بہن تو صرف کم سیاح مسلمانوں پر فراخو مارنے والے قرآن کو ٹٹیوں میں ڈالنے والے مستفی کے کارٹون بنانے والے وہی لانتی انہیں قطرے پہ دیتے مذہب کا کادمی, کادمی پلاؤں پہ پل. <coughs> ہاں کاضی فضلو کاضی کاضی کاضی فضل شیتان جان کہ سارے لال کے پلاؤں پہن اچھا اے لکھ اخبار چھپے جی امت اخبار ہفتہ اٹھائیس محرم الرام چودہ سو اٹھائیس اٹھارہ فروری دو ہزار سات کا دیکھو بھائی وہ کراچی کا کراچی کا یہ کیا ٹی بیمار کرتے ہیں ڈاکٹر کراچی دے وزارت کے صحت آران دس مدمون اخبار دیکھ لاجواب کی تکھ کہ یہ پولو کے قطرے بیماری پھیلاتے ہیں بانچ پن پیدا کرتے ہیں ویکھ دے گا کیا پولیو کے قطرے انسانی نسل کی افسائش روکتے ہیں کہ کیوں گا پلان دین اگو نسل جمن دے قابل نہیں لے دیکھو افریقہ میں خسرے کے ٹیکوں سے ایڈز پھیلایا گیا ایڈز عالمی ادارہ صحت نے پھیلایا پولیو ویکسین نے انسانی نسل میں کینسر کا دور بچھا دیا اور سنو اے یہ منہ کہہ اخبار ڈاکٹر ممتاز احمد خان میڈیکل آفیسر کوٹلی نجابت لوگوں کے نال یہ اگلے دن خطاب کے دوران اس بندے دیتے ہیں تیرہ چک میں ختاب کیا انتہ دیتے ہیں چوک لے باقی دے ہوئے نوائے وقت اخبار ملتان کا چمتر مبارک آٹھ نبی نمبر چودہ سو ستائیس سات اپریل دو ہزار چھ جی پچھلے سال تھا پولیو کے کٹے پلانے سے دہی میں ایک بچی جاں بہت دس کی حالت نہ دو سر میں اخبار انور آزادی کا مضمون بانچ قطرے بانج قطرے بانج بنانے کے قطرے نائجیریا کے ڈاکٹر تحقیق کی تھی اور انہیں آخیا کہ انگریز مسلمانوں کو بانج کرنا چاہتے ہیں نائجیریا میں ڈاکٹر ماہنامہ نورن نور کراچی سرا ماہنامہ نورن نور کراچی رجب چودہ سو ستائیس کا پولو کے خاتمے کے نہیں پانچ بنانے کے کتھے ہیں دن اخبار چوبیس آٹھ دو ہزار چار کا جعلی پولو ویکسین اقوام متحدہ دے اندر پاکستان دے نمائندہ صحت نے حکومت نو خبردار کیتا ہے کہ یہ پولو کے قطرے جو گرائے جا رہے ہیں بہ نامہ نور کراچی رجب چودہ سو ستائیس کا پولو کے خاتمے کے نہیں پانچ بنانے کے قطرے ہیں تین اخبار چوبیس آٹھ دو ہزار چار کا جعلی پولو ویکسین اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کے نمائندہ صحت نے حکومت کو خبردار کی تھا کہ یہ پولو کے قطرے جو پلائے جا رہے ہیں یہ ہزاروں بیماریوں کا جال بچھانے کے لیے کاضی <تصفح> <لیوے تصفح> مظہر سعید ہو فضل رحمان اے بالا فڑ کے دے پلانے تے حکومت والے فوٹو لا کے پتا ہاں مالیاں کرو سکے گھر چلا ہوئے تھے انہوں پانچ روپئے چاہیے اور سنو آئے میرے مولا آئے اس کو دھر دھر گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چلا سے یہ تو چلے اپنے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں والو جاگ دلی چوروں کی کیوں آخلڈیا کیوں آخلڈیا کا فضل فلادے کرو ان پتہ ہے جی میں شکاری شکار منپ واسطے لاوا نا وہ شکار کی گولی کرد شکار گئے لا <سؤال> جی مارنا کیوں نہیں سنکن مرا ہونا جی تاکہ صرف ایسا گل ورنہ ایمان دسو قرآن فرماوے اگر تمہیں اچھائی پہنچے اچھائی پہنچے ہم، کافر دکھ کرتے ہیں دشمنے ہاں، کہ اگر تکلیف پہنچے تو خوش ہو رہے خوش تھی میرے قرآن سچا یا نہیں ہوا کر سکتا جاؤ خیرو دا مخالف ہویا یا نہیں اے قرآن جاؤ کسے لوگ سے مدرسے چو کا فضل شیطان کو کسی ملا کولو میری اس گل کا جواب لاؤ میں خود بوتل پی جاؤ میںب لے میں خود بوتل پیوا اپنے بچوں کو پلاوگا ہاں کم سایا ہا جی وہ رن رنگ بھی آدیوں آدی بورٹ جان دینا انگریز رنگ کے ٹرکی میں چوکھے تو رن جاوے گی تو آخن گیا میں پی میرا پوتل جائے رن بہ جانا کی مسئلہ جی وہ سارے ہاسی ہے بچے کتنے ہاسی آتا ہے اس گھر کا سب تو چھوٹا بال میں تیار بوتل دے میں بوتل پوری میں پی لینا جا کے گھر پاؤ اپنا آرام شرم کر سوا نہ حکومت کی حکومت ہو لیڈیز کی ضرورت ہے انٹرویو کے لیے پیو خود تیار کردہ چپنے والا تیار کر کے کمرے چال کے آپ باہر کسی کھٹ پانے اندرویو گھنٹے دو تو, تو بعد اگلے باہر نکلتے دروازہ کھول دیا کسی کی تھی فسا ہو سوکھا طریقہ سکول والا کی سکول والے طریقے آؤ انگریز والے طریقے آؤ آخو بھی لےڈیز کی ضرورت ہے پانچ ہزار تنخواہ پانچ ہزار کی ہوں تو ایک ہزار دلی آؤ भी गल्ली हो वो उत्रा खोती किराए चंगे पैसे दब चलो अला बंदा जो बंदा जो दला बने तो रुपये तो कमावे यह हो बी दला भी बनया बी मां नी बनिया इस लुटाई तो रुपये पांच सौ कुछ सोच दी गल मैं سای طریقے نو ترقی یافتہ ہون دی دلیل نہیں سمجھنا اصا روحانی طریقہ بیکن. کوئی علاقہ اور جتنا اگر کوئی روحانی قدرا ہے اخلاق ہے تو اونہ علاقوں میں دیکھو گے جنوں پسمانہ شمار کیا جائے یہ مسئلہ میں سمجھانا سی انج تو آخیا کہ چند مسائل چند دیکھا مدینے کشت موضوعات بالخصوص نظران کے ایسائیوں کا مسجد نبی میں آنا میسا مدینا ہے جی اور کی آتے اس طرح کے دیگر موضوع صاف لے ضرور حاصل کرے ملک اہم سورج والا موضوع